دیاں زندہ باد زندہ زندہ زندہ میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں احمدی زندہ با تو قدم بڑھاتے دےت زندہ باد اہم زندہ باد اہم دیات بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت کے طور نم نم کم علاو آحد فہل ام مسلمون تو کہہ دے کہ یقین میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے بس کیا تم فرمبردار بنو گے پل تم آدری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 go اس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 اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے آٹھ بجے سے لے کے تقریباً گیارہ بجے تک سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور پھر گیارہ بجے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حضرت امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسی الخامصید اللّہ تعالیٰ بنصر العزیز کا گزشتہ جمعہ کا خطبہ جو کہ اردو زبان میں ہوتا ہے اس کی ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں سامع اکرام اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ ان فریکوینسیز کے بجائے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے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 6522, फाइव के बाहर के सामीन के लिए वन एट फाइव फाइव फोर वन और अगर आप प्रोग्राम में बजरिया ई मेल अपने सवालात हमें भिजवाना चाहें तो उसके लिए हमारी आई है QA ए यानी क्वेश्चन आंसर एट वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट क्वेश्चन आंसर एट سامع اکرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ایک طویل عرصے سے ریڈیو احمدیہ سے وابستہ ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں انصر صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعہ اکرام آپ کو بتاتے چلیں کہ جناب انصر رضا صاحب کے تحقیقی اور علمی مقالہ جات اور آپ کی کتب جماعت احمدیہ کی آفیشل ویب سائٹ ڈبلیو پہ دیکھے جا سکتے ہیں آ, پروگرام ریڈیو احمدیہ کی اس سیریز میں آپ صداقت حضرت مسیح معود علیہ صلاح وسلام کے ضمن میں کسی خاص پہلو پہ اپنا پروگرام پیش کرتے ہیں جی انصر صاحب آج آپ کس پہلو پہ پروگرام پیش کرنا چاہیں گے جی زاک اللہ موضوع تو ہمارا وہی ہے یعنی کہ صداقت مسیح معود علیہ السلاط اس حوالے سے میں اپنے سامعین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پچھلے ہفتے کو ایک تو کل تھا نا ہفتہ جی ایک اس سے پچھلا جو ہفتہ تھا وہ 23 مارچ تھا اور 23 مارچ اٹھارہ کو یعنی 1889 کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا حضرت مسیح معود الرسلاۃسلام نے احمدیہ مسلم جماعت کی بنیاد رکھی جی اور اس دن آپ نے بیت کا لینے کا آغاز کیا اس سے پہلے بہت سے لوگ حضور کو یہ درخواست کیا کرتے تھے خاص طور پہ وہ جن کے گھر میں یہ بات ہوئی لدھیانہ کے اندر حضرت صفیہم مجان صبر اللّہ تعالیٰ عنہ ہو ان کا ایک مشہور شعر ہے کہ ہم مریضوں کی ہے تمہیں پر نظر تم مسیحا بنو خدا کے لیے تو عضور ہر دفعہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں ابھی معمور نہیں ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نہیں ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو پھر آپ نے جماعت کی بنیاد رکھی <coughs> اور احمدیہ مسلم جماعت پوری دنیا میں اللہ کے فضل سے 23 مارچ کو یوم مسیح موت مناتی ہے اس دفعہ جو مجھے دو جگہ پہ تقریر کرنے کا موقع ملا تو میں نے اپنے احباب کو یہ بتایا کہ حضرت مسیح محدود السلام کو اٹھارہ سو پینسٹھ کے بعد الہامات ہونے شروع ہو گئے اور اس میں جو اولین الہامات تھے ان میں سے ایک وہ تھا جو حضور نے لدھیانہ میں نہیں سوری بٹالہ میں مولو محمد حسین بٹالوی جو اس وقت اہل ادیس علماء میں غالباً سب سے پہلے یا دوسرے تھے ان کا کسی سنی حنفی مولوی سے مباحثہ ہو گیا اور لوگوں نے حضور کو بطور جج کے بلایا جی کہ آپ فیصلہ کریں کہ کیا سنی حنفی جو ہیں ان کے عقائد درست ہیں یا مولو محمد حسین بٹالوی صاحب کے تو حضور نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرا تو قرآن اور سنت کے اوپر ایمان ہے اور میرے سارے عقائد اس کے مطابق ہیں تو ساری گفتگو سننے کے بعد حضور نے مولوی صاحب کے حق میں فیصلہ کر دیا جس پر لوگ کافی ناراض بھی ہوئے کہ ہم تو آپ کو لے کے آئے تھے اپنا حمایتی بنا کر لیکن آپ نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا تو حضور نے فرمایا کہ جو بات درست ہے میں نے وہی کرنی تھی آپ کی یا ان کی حمایت کی تو کوئی بات نہیں ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے عضور کو الہام کیا کہ خدا تیرے اس فعل سے راضی ہوا اور تمہیں برکت پر برکت دے گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے اور خواب میں یا کشف میں عضور کو اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہ بھی دکھایا جو گھوڑوں پر سوار بڑے زرق برک پوشاک میں ملبوس تھے تو یہ عضور کے ابتدائی الہامات میں سے ہیں لیکن ہم عضور کے الہامات یا اللہ تعالیٰ سے جو مکالمہ اور مخاطبہ ہے اس کے آغاز کو نہیں مناتے پھر اس کے بعد اٹھارہ سو نوے میں حضور کو اللہ تعالیٰ نے سریح الفاظ میں یہ بتا دیا کہ عیسیٰ بن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں وعدے کے موافق تو آیا ہے اور یہ ایک اتنا بڑا بھونچال چال تھا کہ جب حضور نے حضور کو یہ الہام ہوا تو حضور نے اپنے ساتھ سے کہا کہ اب جو اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے اس کے بیان کرنے سے بڑا ایک طوفان برپا ہوگا اور ہوا بھی ایسے وہ لوگ جو حضور کے ملم ہونے کے کال تھے وہ جو حضور کے ایک ولی اللہ ہونے کے کال تھے اور یہ کہتے تھے کہ مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے اور آپ سے کلام کرتا ہے ان لوگوں نے جب حضرت عصیٰ علیہ السلام کی وفات کا اعلان سنا تو وہ بھی کافی پریشان ہوئے اور حضور کی تکفیر کر دی لیکن ہم اس سال میں بھی اس دن کو نہیں مناتے جی جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی خبر دی پھر انیس سو ایک میں حضور نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھل کر بتا دیا کہ تو نبی ہے یاد رکھیں کہ اس سے پہلے حضور وفات عیسیٰ کی بھی تعویل کیا کرتے تھے اور مطلب جب حضور کو اللہ تعالیٰ مسیح کہتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ تو اصل تو زندہ ہی ہے تو میں تو اس بس اس کے رنگ میں مثیل ہوں وہ بھی آئے گا لیکن پھر بعد میں خدا نے کھول کھول کر بتا دیا اسی طرح جب آپ کو نبی کا جاتا تھا تو آپ یہی کہتے تھے کہ میں وہ نبی نہیں ہوں جس کے آنے کی خبر ہے وہ تو آئے گا سو آئے گا میں وہ نہیں ہوں ہمیشہ نبوت کی لقب کی آپ تعویل کیا کرتے تھے لیکن پھر انیس سو ایک میں اللہ تعالی نے آپ کو بتا دیا کہ نہیں آپ نبی ہیں واقعی نبی ہیں اور رسول ہیں تو ہم اس سال کو اس دن کو نہیں مناتے جس دن حضور کو اللہ تعالی نے وضاحت کے ساتھ واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ آپ نبی ہیں لیکن ہم اس دن کو مناتے ہیں جس دن جماعت کی بنیاد رکھی گئی اس لیے کہ جماعت اور امام یہ گویا بنیاد ہیں اسلامی مذہب کی دین اسلام کی اس کے بغیر کچھ بھی کام نہیں ہوتا جیسے ایک عمارت بنیاد کے بغیر بن نہیں سکتی اور اگر بن جائے تو ہوا کے تھپیڑوں سے آندھی سے طوفان سے گھر پڑتی ہے اسی طرح جماعت اور امام جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا کہ جب اس خیر کے بعد شہر آ جائے تو پھر طلزم جماعت المسلمینہ و امامہ ہوں کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو چمٹ جانا ہے اس لیے عملیہ مسلم جماعت پوری دنیا میں 23 مارچ کا دن یوم مسیح معود علیہ السلام کے طور پر مناتی ہے جس اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے ایک الہی جماعت کی بنیاد رکھی اور لوگوں نے اس بات کی بیعت کی کہ ہم آپ کے ہر دعوے پر ایمان رکھتے ہیں اور ہر بات میں آپ کی اطاعت کریں گے تو یہ تیئیس مارچ پچھلا جو ہفتہ گزرا ہے سیٹرڈے کو اس کو ہم نے یہ منایا اور اس کی خبر کہ امام کا ظہور تیئیس تاریخ کو ہوگا یہ شیعہ کتاب بہار میں بھی موجود ہے اچھا اور وہ کہتے ہیں غیبت نمانی کے حوالے سے غیبت نعمانی بھی ان کی ایک کتاب ہے تو اس کے اس کا ریفرنس دیتے ہوئے علامہ محمد باقر المجلسی لکھتے ہیں صفحہ نمبر ایک سو اکیاون ہے جو میرے پاس اردو کا ایڈیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ امام قائم علیہ السلام کا ظہور کسی تاک سال میں ہوگا جیسے نو یا ایک یا تین یا پانچ جی تو ایٹین ایٹی نائن جو ہے وہ تاک سال تھا ایٹی نائن پھر اگلے سفر پر وہ غیبت کے حوالے سے حدیث پیش کرتے ہیں کہتے ہیں حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا تیئیس تاریخ کو امام قائم علیہ السلام کے نام کا اعلان ہوگا تو پہلے سال کا بتایا کہ سال جو ہے نا وہ تاک ہوگا تو 89 89. 89 تاک تھا. پھر اس کے بعد کہا کہ 23 تاریخ کو امام کے نام کا اعلان ہوگا اس دن پھر جماعت کی بنیاد رکھی کے اس دن اعلان ہوا کہ یہ احمدیہ مسلم جماعت ہے تو یہ باتیں پہلے بھی موجود ہیں اور پھر یہ بھی بتایا عبت نمانی کے حوالے سے ہی اسی کتاب بہار الانوار میں صفحہ نمبر دو سو پر اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت بیان کی ہے کال کال علیہ علیہ السلام انََََََََََ القائمہ یمل کو تس اشرتاً و اشہرن آپ نے فرمایا حضرت امام قائم انیس سال اور چند ماہ حکومت کریں گے جی تو اب یہ دیکھیں کہ تیئیس مارچ ایٹین ایٹی نائن اور چھبیس مئی انیس سو نو سال اور غالباً دو ماہ بنتے ہیں جی کیونکہ مارچ میں آپ نے اعلان کیا اور مئی میں آپ کا انتقال ہوا تو اپریل مئی دو دن دو مہینے جو ہے وہ یہ تو انیس سال اور چند ماہ لکھا ہے تو انیس سال دو ماہ اس اعلان کے بعد حضور زندہ رہے تو یہ پہلے سے باتیں اللہ کے فضل سے موجود ہیں اور اس میں جو ظہور کا اعلان ہے یا جو جماعت کی بنیاد ہے اس کے سلسلے میں حضرت مسیحم علیہ السلط اسلام نے نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے دلائل کے ساتھ اس بات کو فرمایا ہے کہ حضوف مردیں کہ وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا یعنی وہ ایک جس کو کہتے ہیں دس واز دا رائپ ٹائم دا ٹائم واز رائپ اینڈ پکا ہوا تھا بالکل وہ جی کہ اب بس آیا کہ آیا اور بہت سے لوگوں نے اس سے پہلے بھی چورویں صدی میں جو آنے کا پیشگوئیاں اور حدیث میں موجود تھیں ساری باتیں اس زمانے میں بھی بہت سے ملہمین جو تھے یا جو بزرگان تھے ان کے کشوف بھی موجود تھے کہ اب چوری صدی آ گئی ہے اور اب امام جو ہے نا وہ کسی بھی وقت ظہور کر لیں گے جی لیکن میرا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے ضرورت نبوت یا ضرورت الامام جی کہ وہ جو وقت تھا وہ ایسا وقت تھا کہ جس میں ایک امام کی ضرورت تھی اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سرحدید میں آیت صورت نمبر ہے ستاون آیت نمبر ہے سترہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ علم یعنی لِلَّذِينَ آمَنُوا و ان قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا و مِنَ الْحَقِّ وَلَا الحق ولاء یقون الْكِتَابَ کل ذینہ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ قبل قُلُوبُهُمْ فطلٰ علم فَاسِقُونَ اور اگلی یاد میں فرماتا ہے اِل و انََََََََََ اللّہ يُہ الردہ بادہ موتحا كد بين نالكم اليات کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر اور اس حق کے روب سے جو اترا ہے ان کے دل پھٹ کر گر جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ بنیں جو پہلے کتاب دیے گئے تھے پس ان پر زمانہ طول پکڑ گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور بہت سے ان میں بدحد تھے جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد ضرور زندہ کرتا ہے ہم آیات کو تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کر چکے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو اس کی وضاحت میں سیدنا حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں یہ اشتہار واجب الاضہار مندرجہ کتاب البریہ صفحہ نمبر اٹھارہ ہے روحانی خزائن کے لیے تیرہ ہیں عضو فرماتے ہیں اور بعض نادانوں کا یہ خیال کہ گویا میں نے افترا کے طور پر الہام کا دعویٰ کیا ہے غلط ہے بلکہ در حقیقت یہ کام اس قادر خدا کا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس جہان کو بنایا ہے جس زمانے میں لوگوں کا ایمان خدا پر کم ہو جاتا ہے اس وقت میرے جیسا ایک انسان پیدا کیا جاتا ہے اور خدا اسے ہم کلام ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے عجائب کام دکھلاتا ہے یہاں تک کہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ خدا ہے میں عام اطلاع دیتا ہوں کہ کوئی انسان خواہ ایشیائی ہو خواہ یورپین اگر میری صحبت میں رہے تو وہ ضرور کچھ عرصہ بعد میری ان باتوں کی سچائی کو معلوم کر لے گا تو حضور یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وقت وہی وہ تھا وقت مسیحا جب اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں جب کہ لوگ خدا کے بارے میں بالکل رسمی ایک عقیدہ رکھتے ہیں اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں جو مسلمانوں کی اس وقت حالت تھی جی. حضور فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مسلمان کہلاتے ہیں اور ان میں سے جو غریب اور مفلس ہیں اکثر ان میں سے چوری اور خیانت اور حرام خوری میں نہایت دلیر پائے جاتے ہیں جھوٹ بہت بولتے ہیں اور کئی قسم کے خصیص اور مکرو حرکات ان سے سرزد ہوتے ہیں اور ویشیوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں نماز کا تو ذکر کیا کئی کئی دنوں تک منہ بھی نہیں دھوتے اور کپڑے بھی صاف نہیں کرتے اور جو لوگ امیر اور رئیس اور نواب یا بڑے بڑے تاجر اور ذمہ دار اور ٹھیکےدار اور دولت مند ہیں وہ اکثر عیاشیوں میں مشغول ہیں اور شراب خوری اور زناکاری کاری اور بد اخلاقی اور فضول خرچی ان کی عادت ہے اور صرف نام کے مسلمان ہیں اور دینی امور میں اور دین کی ہمدردی میں سخت لاپرواہ پائے جاتے ہیں پھر آگے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ سچے دل سے خدا تعالیٰ کے احکامات بجا لاؤں نماز کے پابند ہوں ہر ایک فس کو فجور سے پرہیز کریں توبہ کریں اور نیک بختی اور خدا ترسی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوں غریبوں اور ہمسایوں اور یتیموں اور بیواؤں اور مسافروں اور درماندوں کے ساتھ نیک سلوک کریں اور صدقہ و خیرات دیں اور جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھیں اور نماز میں اس بلا سے محفوظ رہنے کے لیے رو رو کر دعا کریں پچھلی رات اٹھیں اور نماز میں دعائیں کریں غرض ہر قسم کے نیک کام بجا لاؤں اور ہر قسم کے ظلم سے بچیں اور اس خدا سے ڈریں کہ جو اپنے غذب سے ایک دم میں ہی دنیا کو ہلا کر سکتا ہے یہ مجموعہ اشتہارات میں جلد سوم سفا پر ہے پھر حضور فرماتے ہیں کہ جو دور خسر بھی آغاز کردند دند مسلمان راہ مسلمہ آباز کردند عظور کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان کو دوبارہ مسلمان بنایا جائے اب یہاں پہ یہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جی ہم مسلمانوں کو مسلمان نہیں سمجھتے اور ان کی جو حالت حضور نے بیان کی ہے گویا یہ سچائی پر مبنی نہیں ہے لیکن میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا کہ کس طرح سے خود یہ لوگ اپنی حالت کے اوپر اس سے بھی کہیں بڑھ کر ایک بدتر نقشہ کھینچتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے عوام روحانی اور اخلاقی طور پر بگڑ چکے تھے اور کس طرح خود ان کے اپنے علماء بگڑ چکے تھے جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامع کرام آپ <coughs>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 پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے صداقت حضرت مسیح معود الرحسرات وسلام کے حوالے سے یوم مسیح معود جو کہ ہر سال تیئیس مارچ کو منایا جاتا ہے اس کا پس منظر بیان کیا ہے اور اس حوالے سے بعض تاریخی حوالہ جات بھی پیش کیے ہیں اور اسی حوالے سے ضرورت امام جو کہ اسی تاریخ کے حوالے سے ضرورت امام کا موضوع جو ہے وہ نکلتا ہے یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اور اسی حوالے سے عنصر صاحب کی گزارشات کا سلسلہ جاری ہے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں فور ون ٹورنٹو کے باہر کے سامعین کے لیے ون ایٹ اور اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں اور اپنے سوالات ہمیں پروگرام کے موضوع جو کہ ضرورت ہے امام کے حوالے سے ہے اس بارے میں سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے کیو اے یعنی کویشچن آنسر ایٹ اسلام سی جی انسر صاحب میرے پاس حوالے کافی موجود ہیں جی لمبے لمبے ہیں اور تھوڑی سی مشکل اردو میں ہیں جی تو میں وہ سارے نہیں پڑھوں گا لیکن میں آپ کو حوالے جو دین کتب سے لیے گئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس میں بڑے بڑے آ, مشہور علماء مثلاً Uh, سید ابو الحسن علی حسنی ندوی صاحب جو علی میاں کے نام سے مشہور ہیں جی ان کی میرا خیال ہے پانچ چھ جلدوں کے اوپر ایک کتاب ہے تاریخ دعوت و عظیمت اس میں انہوں نے اس دور میں جو مسلمانوں کا حال تھا وہ کافی تفصیل سے بیان کیا ہے اور جیسے میں نے عرض کیا کہ چین الفاظ میں حضور نے بیان کیا ہے ان سے کہیں زیادہ خطرناک صورتحال انہوں نے بیان کی ہے پھر اس کے بعد یہ تاریخ دعوت و عظیمت میں ایک اور جگہ پہ ہے جو انہوں نے کافی تفصیل سے مسلمانوں کا حال جو ہے وہ بتایا ہے پھر بہار بہار کے ایک میں نے ایک دفعہ بہار کہہ دیا تھا تو وہ بہار کے ایک دوست نے مجھے آ کے قائم دینے کہتے جی بہار نہیں ہے یہ بہار ہے جی ہندوستان کا جو جی صوبہ ہے نا ایک اسٹیٹ ہے تو وہاں پہ ایک مول صاحب تھے محمد علی منگھیری منگھیر وہاں کے قصبے کا نام تھا اور یہ صاحب جو ہیں یہ ندوت العلماء کے بانیوں میں شامل ہوتے ہیں ان کی سیرت لکھتے ہوئے بھی جو سید محمد الحسنی صاحب نے لکھی ہے اس میں بھی انہوں نے یہی بات بیان کی ہے کہ مسلمانوں کا بڑا برا حال تھا دینی لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے پھر اس کے بعد ایک اور اس زمانے کے مشہور عالم تھے مولانا محمد حسین علی تو وہاں بھچراں ایک گاؤں کا نام تھا وہاں کے رہنے والے تھے تو ان کی جو سوانح یاد لکھی ہے اس میں بھی انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ کس طرح سے شرک تھا بدعتیں تھیں اور دینی طور کے اوپر مسلمان قرآن اور حدیث کو کیسے چھوڑ چکے تھے پھر اس کے بعد ایک اور کتاب ہے تسکرت الرشید یہ رشید احمد گنگوئی صاحب کی سوانحیات ہے جو ان کے ایک مرید نے لکھی ہے اس میں بھی انہوں نے یہی ساری باتیں بیان کی ہیں پھر ایک اور کتاب تسکرت الرشید کے نام سے ہے اس میں بھی اسی طرح کی باتیں بیان کی گئی ہیں دونوں الگ الگ ہیں اس زمانے کے جو مسلمانوں کا جو حال تھا اس کو مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی صاحب جماعت اسلامی کے جوبانی ہیں ان کی کچھ اقتباسات ہیں ان کے جو میں آپ سامنے پڑھ کے سناتا ہوں یہ کتاب ہے مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ امبو عظیم جس کو مسلمان قوم کہا جاتا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کے 999 سو فی ہزار افراد نا اسلام کا علم رکھتے ہیں نہ حق اور باطل کی تمیز سے آشنا ہے نہ ان کا اخلاقی نقطہ نظر اور ذہنی رویہ اسلام کے مطابق تبدیل ہوا ہے باپ سے بیٹے اور بیٹے سے پوتے کو بس مسلمان کا نام ملتا چلا رہا ہے اس لیے یہ ہی مسلمان ہیں پھر لکھتے ہیں یہاں جس قوم کا نام مسلمان ہے وہ ہر قسم کے رتب و یابس لوگوں سے بھری ہوئی ہے کریکٹر کے اعتبار سے جتنے ٹائپ کافر قوموں میں پائے جاتے ہیں اتنے ہی اس قوم میں بھی موجود ہیں عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دینے والے جس قدر کافر قومیں فراہم کرتی ہیں غالباً اسی تناسب سے یہ بھی فراہم کرتی ہے اور یہ میں اس میں آپ کو بتاؤں سامین کے ابھی جو پاکستان میں نئے چیف جسٹس آئے ہیں سپریم کورٹ کے جی آصف کھوسا صاحب جی انہوں نے آتے ہی کام کیا اور کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ جھوٹی گواہی دینے والے کے متعلق انہوں نے بڑی سختی برتنے کا حکم دیا ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ جھوٹی گواہی جس مقدمے میں دی جائے گی وہ مقدمہ تو خارج ہو گئی ہی لیکن وہ بندہ بھی پکڑا جائے گا اور اس کی آئندہ کبھی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور وہ کہتے ہیں یہ بڑی ایک لانت ہے ہمارے اوپر ہمارے عدالتی نظام پہ کہ لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہیں قرآن پہ رکھ کے جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور پیشہ گواہ سے موجود ہے جی تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ کام آگے نہیں چلے گا اس کو اب بند کرنا پڑے گا تو اس وقت بھی چل, چل, چلا رہا تھا کام ابھی تک یہ چلتا چلا آ رہا ہے ویسے ہی تو مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ عدالتوں میں جھوٹی گواہیں دینے والے جس قدر کا کافر قوم میں فراہم کرتی ہیں غالباً اسی تناسب سے یہ بھی فرام کرتی ہے رشوت چوری زنا جھوٹ اور دوسرے تمام زماع میں اخلاق میں یہ کفار سے کچھ کم نہیں ہے پیٹ بھرنے اور دولت کمانے کے لیے جو تدبیریں کو فار کرتے ہیں وہی وہ اس قوم کے لوگ بھی کرتے ہیں ایک مسلمان وکیل جان بوجھ کر حق کے خلاف اپنے موقل کی پیروی کرتے وقت خدا کے خوف سے اتنا ہی خالی ہوتا ہے جتنا ایک غیر مسلم وکیل ہوتا ہے ایک مسلمان رئیس دولت پا کر یا ایک مسلمان عہدے دار حکومت پا کر وہی وہ سب کچھ کرتا ہے جو غیر مسلم کرتا ہے اور پھر وہ لکھتے ہیں وہ دوودی صاحب کہ قیامِ جماعت اسلامی سے پہلے وہ بھی دیگر, دیگر مسلمانوں کی طرح آبا کے دین پر فائز تھے قائم تھے چنانچہ وہ لکھتے ہیں ایک وقت تھا کہ عام مسلمانوں کی طرح میں بھی خود روایتی اور نسلی مذہبیت کا قائل اور اس پر عمل پیرا تھا جب ہوش آیا تو محسوس ہوا کہ اس طرح محض ما الفین علیہ آبا کی پیروی ایک بے چیز ہے یعنی قرآن کریم کی یاد کا ٹکڑا ہے کہ ماں علیہ تو وہ یہ جس کے اوپر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہ کہتے ہیں وہ تو ایک بیمانی چیز ہے آخر کار میں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کی اسلام کو سمجھا اور جان بوجھ کر اس پر ایمان لایا پھر آہستہ آہستہ اسلام کے مجموعی اور تفصیلی نظام کو سمجھنے اور معلوم کرنے کی کوشش کی جب اللہ تعالیٰ نے قلب کو اس طرف سے پوری طرح مطمئن کر دیا تو جس حق پر خود ایمان لایا تھا اس کی طرف دوسروں کو دعوت دینے کا سلسلہ شروع کیا جی, جی, بہت بہت شکریہ انسر صاحب. ایک کالر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان کا سوال پہلے لیتے ہیں امین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں امین صاحب السلام علیکم جیسر صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جس ملک میں مرزا غلام محمد قادیانی صاحب نے چھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا آج تک وہ دارالکفر ہے فائدہ کیا ہوا وہاں کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں ترقی نہیں کر سکے آپ کی حضرت پھر انیس سو میں جب بلوائیوں نے حملہ کیا تو بڑے دعوے سے آپ کے مرزا صاحب کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے نوزوب اللہ بتایا کہ اس کو دارل بلد الامین بنا دوں گا تو آپ کے سارے بلوائیوں کے حملے سے بھاگ کھڑے ہوئے تو وہ کہاں گیا آپ کا بلد الامین اور باقی جتنے آپ نے گناہ گنائے ہیں شراب سنا قرآن پہ ہاتھ رکھنا یہ مرزائیوں میں بھی کوٹ کٹ کے بھرے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آپ سوال کریں <سلام> تبصرہ میں سوال کریں سوال سوال کیا آپ کا میں نے تین سوال کیے آپ نے ایک بھی سوال نہیں کیا ابھی تک آپ نے کیا نا میں نے سوال کیا نا آپ کو کہ آپ کے مرزا صاحب کا مجھے سارا میرا سوال یہ ہے کہ ان کی نبوت کا فائدہ ہندوستان تک کو نہیں ہوا اچھا ہندوستان آج بھی دارالکفر کہلاتا ہے ایک تو یہ ہو گیا نا دوسرا اچھا پھر دلوائیوں نے جب حملہ کیا اس سے پہلے مرزا صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ میرے اللہ نے مجھے بتایا کہ میں تیرے شہر کو بلاد الامین بنا دوں گا یہ کہاں لکھا کہاں لکھا ہے اچھا یہ میں بتاؤں آپ کو سوال کریں گے تو آپ ہی بتائیں گے آپ سوال کریں گے تو آپ بتائیں گے نا کہاں لکھا ہے آپ نے پڑھا ہوگا نا میں نے میرا فائدہ تو یہ ہوگا نا کہ آپ مرضائی ہو جائیں نہیں نہیں اللہ چلے چلے ٹھیک اس کا حوالہ اگر آپ کو امین صاحب مل جائے کے بغیر جی انصر صاحب اگر آپ تیاری کرتے کے بعد دیکھتے ہیں جی ہم نے سوال کرنا ہے تو پھر آپ کو اگر سوال کرنے کا شوق ہے تو آپ کی جیب میں وہ ہونا چاہیے حوالہ جو ہے جی جی اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کو کیا فائدہ ہوا کوئی دوسرا شہر آمدنی نہیں ہوا ہاں تو جو اتنے بڑے بڑے بزرگان تشریف لائے تھے تو ہندوستان تو ابھی بھی دارالکفر ہے دیکھیں نا وہ سعید علی حجویری ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں خواجہ نظام الدین اولیا ہیں اور ان کے علاوہ بہت سے بزرگان تشریف لائے لیکن ہندوستان تو ابھی بھی دارالقفر کا دارالقفر ہے ہندوستان میں مسلمان آج کے دن بھی فورٹین پرسینٹ ہیں پورے ہندوستان کی آبادی کا جی چوبیس پچیس کروڑ ہیں لیکن ہندوستان کی ٹوٹل آبادی کا چودہ فیصد ہے تو ان کے آنے کا کیا فائدہ ہوا حالانکہ مسلمانوں کی حکومت بھی قائم تھی پہلے افغانی آئے انہوں نے پٹھانوں نے وہاں پہ ہم لے کیے محمود غزنوی نے لوٹ مار کی ان کے وہ مندروں سے سارے ہیرے جواہرات سونے وغیرہ لوٹ کے دے گیا پھر وہ احمد شاہد نے آ کے خون بہا خون بہایا نادر شاہ دورانی نے قتل عام کیا اس کے بعد پھر یہ خاندان غلامہ کی حکومت آ گئی اس کے بعد پھر مغل آئے تو ہندوستان کو کیا فائدہ ہوا جی ہندوستان تو آج بھی دارال مرزا صاحب کو پہلے تو نہیں نا وہاں پہ مدئی نبوت یا مسلح یا مدد پہلے تو نہیں نا آئے وہ تو سب کے بعد میں آئے ہیں تو ان کے آنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تو مسلم مرزا صاحب کے آنے سے بھی آپ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن جی فائدہ جی. تو ہوا ہے آپ فائدہ کس کو کہتے ہیں فائدے کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ کی کہ فائدہ کیا ہونا چاہیے اب مغل جو تھے انہوں نے کوئی روحانی کام تو نہیں کیا بابر نے آکے تو لودی کے ساتھ کیا نام تھا اس کا پورا نام یاد اسکندر شاید تو پانی پت کے مقام پہ اس کی جنگ ہوئی پھر اس نے حکومت پہ قبضہ کر لیا تو انہوں نے کوئی اسلام تو نہیں پھیلایا وہاں پہ اسلام تو بزرگوں نے پھیلایا نا لیکن فائدہ کیا ہوا ہندوستان تو آج بھی کفر کا دار القفر ہے جی ٹھیک ہے نا تو ہمارا مقصد ملکوں پر قبضہ کرنا نہیں ہے ہمارا مقصد حکومتیں قائم کرنا نہیں ہے اب آپ کے بھی اتنے بڑے بڑے ہیں تو ان ان کو کیا فائدہ ہوا دنیا بھر میں مار ہی کھا رہے ہیں اس وقت جہاں بھی جنگ کرتے ہیں مار کھاتے ہیں فلسطین میں مار کھا رہے ہیں کشمیر میں مار کھا رہے ہیں چشنیا میں مار کھا رہے ہیں بوسنیا میں مار کھا رہے ہیں عراق میں مار کھائی سودان میں مار کھائی لیبیا میں مار کھائی شام میں مار کھائی افغانستان میں مار کھائی تو کیا فائدہ ہوا آپ کا کیا فائدہ ہوا کچھ بھی نہیں جہاں جنگ کرتے ہیں مار کھاتے ہیں جہاں جنگ کرتے ہیں مار کھاتے ہیں اور جنگ کرتے بھی ایک سے پیسہ اور رسلا لے کے دوسرے کے خلاف القاعدہ بنائی داعش بنائی طالبان بنائے وہ سارے مغرب سے پیسے لیے مغرب سے اسلہ لیا اور کبھی ایک دوسرے کے خلاف جنگیں کرتے ہیں کبھی روس کے خلاف جنگ کرتے ہیں کبھی افغانستان کی حکومت کے خلاف کرتے ہیں کبھی بشار الدثر کے خلاف کرتے ہیں کیا فائدہ ہوا کچھ بھی نہیں فائدہ ہوا اتنی قتل و غارت اتنا خون بہاتے ہیں پھر بھی کچھ فائدہ نہیں ہوتا آپ کو تو فائدہ اصل میں آپ کہتے ہیں کس کو ہیں آپ فائدہ کہتے ہیں مادی فائدے کو آپ فائدہ کہتے ہیں کہ حکومت قائم ہو جائے زمین جی. مل جائے جی تو ہمارا یہ مقصد ہے ہی نہیں نہ ہم نے اس طرف کوشش کی اور نہ ہمیں اس میں کوئی فائدہ نقصان ہوا اسے کرنے تو کوشش ہی نہیں کی اس وقت حضرت مسیح محدود صلاحۃ وسلام نے آ کر فرمایا کہ مجھ کو کیا ملکوں سے میرا ملک ہے سبز جدہ مجھ کو کیا تاجوں سے میرا تاج ہے رضوان یار تو نہ تو ہم نے کبھی کسی حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے نہ ہم نے کوئی زمین ہتھیانے کی کوشش کی ہے نہ کبھی ہم نے حکومت قائم کرنے کی کوشش کی ہے جب ہم نے کوشش ہی نہیں کی تو پھر فائدہ نقصان کی کیا بات ہے ہمارا کام انبیاء کی سنت کی پیروی میں پیغام پہنچانا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا ایوہر رسول بلغ ما عنزلہ علائقہ میں ربک جو بھی آپ کے رب کی طرف سے آئے وہ پہنچا دیں تو ہمارا کام پہنچانا ہے زبردستی تو اسلام میں ہے ہی نہیں لائق دین کتبی نہ رشت و دین کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں جبر نہیں ہے دین کا متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ بھیج دیا ہے اور اب اس میں ہم نے گمراہی کو اور ہدایت کو الگ الگ کر دیا بیان کر دیا ایک دوسرے سے کت تبی نہ رشت تو یہ الگ الگ کر کے بتا دیا اب جس کا دل کرتا ہے مانے جس کا دل نہیں کرتا نہ میں جی کچھ زبردستی یہ آپ کا اسلام نہیں ہے جس میں آپ پہلے زبردستی مسلمان کریں پھر اس کے بعد کو چھوڑ کے جانا چاہے تو پھر آپ اس کو گردن مار دیں اس کی یہ آپ کا اسلام ہے یہ وہ اسلام نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خدا نے قرآن کی شکل میں نازل کیا وہ نہیں ہے احمدیہ مسلم جماعت کا روز اول سے یہ ہے کہ ہم تبلیغ کرتے ہیں ہم نہ تو ملکوں پہ قبضہ کرتے ہیں نہ حکومتوں پہ قبضہ کرتے ہیں نہ ہم لوگوں کو زبردستی مسلمان کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی کہ یہ ہے ہم سے آ کے گفتگو کر لیں تو آپ اگر چاہیں تو مسلمان ہو جائے نہ چاہیں تو نہ ہو قیامت کے دن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی جب وہ فری وہ داروغہ کہے گا جہنم کا کہ علم یاتقم نذیر تو ہمارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا جی تو آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ جی نہیں آیا آپ یہ کہیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو پیغام پہنچا دیا ہے جی جی آپ یہ کہیں گے کہ بلا قد جانا نذیر بے شک مرزا صاحب آئے تھے فکس ہم نے تو ان کی تقزیب کر دی وقل نا اور ہم نے کہا کہ ماں نظر اللّہ بن شاہین تمہارے اوپر کچھ بھی نازل نہیں ہوا اور یہی امین صاحب کہہ رہے ہیں یہی بھی دوسرے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے اوپر کچھ نازل نہیں ہوا اور ہم آپ کی تقزیب کرتے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ آیا نہیں ڈرانے والا حضرت مسیح محدودیہصلاۃ وسلام کو اولین الہامات میں سے ایک یہ تھا کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر لوگوں نے اسے قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زوراور حملوں کے ساتھ اس کی سچائی کو ظاہر کرے گا وہ خدا ظاہر کر رہا ہے خدا نے کہا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا وہ پہنچ گئی آج بڑے شای زوراور شاید. حملوں کے ساتھ ان کی سچائی ظاہر ہو گئی جی جہاں تک جب جب. بلد لمین کا تعلق ہے آپ بتا دیں کہ کہاں لکھا ہے مرزا صاحب نے کہ جی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے اور کیا مکہ بلدال نہیں ہے تو جب مکہ بلد المین ہے تو وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کیوں ہجرت کر گئے پھر رہتے ہیں وہاں پہ, پہ پھر خدا نے کہا نا لا اقسم بهذل البلد الامین قسم کھائی اس کی صرف یہ اس کو ڈکلیئر نہیں کیا اس کی قسم کھائی پھر بھی وہاں سے نکل گئے پہلے حبشہ چلے گئے ان کو بھیج دیا اس کے بعد طائف م... جانے کی کوشش کی وانہ ناکامی ہی واپس ا پھر مدینہ چلے گئے تو بلد لمین سے گئے کہ نہیں گئے جے. اس کے علاوہ ان کے تیسرے سوال کا حصہ تھا سوال کا حصہ کے بعد باز... احمدیوں میں وہ کہتے ہیں کہ کافی برائیاں پائی جاتی ہیں اس کا اگر آپ کہتے ہیں ثبوت نہ ہو ہم کیسے مان کہ یہ کوٹ کوٹ کے بھری ہرگیز بھی نہیں بھری اس طرح کوٹ जीदा जीदा नहीं नहीं। کوٹ بہت بہت شکریہ صاحب تین کالر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان کے سوالات پہلے لیں گے پہلے اجاز صاحب اعجاز صاحب السلام علیکم میں نے بات ہو گئی تھی تو وہ لوگ لائن میں لگے ہیں جلدی جلدی سوال تو یہ ایک محفل آپ لوگوں نے سجائی ہے یہ سیکھنے سکھانے کی ہے تو ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی جو ہے نا وہ راستے پر آ ہیں اور میں تھوڑا سا تبصرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنا دل کی بات بتا رہا ہوں بیٹھے ہم یہاں پہ معذر سے مجھے آپ کی کال کاٹنی پڑے گی سوال کرنا تو کریں دل کی باتیں کرنے کے لیے آپ وقت لے لیں مجھ سے ای میل کر دیجیے گا یا دوبارہ آپ فون پہ آ جائیں دوبارہ اپنا سوال پیش کریں افطخار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں افطخار صاحب السلام علیکم جی محترم صاحب میں آپ کی المیت کا بڑا قائل تھا لیکن آپ نے انتہائی قسم کے یہ دلائل دیے ہیں کہ جی وہ جو دین آئے تھے انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تھا اور الحمدللہ ان کا جو کام تھا اس کی وجہ سے کر کے آج اتنے کروڑوں مسلمان ہیں وہاں پہ اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک حکومت قائم کرنے کا تو پھر اس کا مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ وسلم یا خلاف نے حکومت قائم کی تو کیا وہ غلط تھا اگر نبی نے آ کے حکومت قائم نہیں کرنی تو اسلام کا نظام نافذ کیسے ہوگا جناب جی ٹھیک ہے جناب سوال کا Uh, اور حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا بھی سوال لیں گے اور اس کے بعد جوابات کی طرف حسن صاحب السلام علیکم کیا ہے آپ لوگوں کے جی بالکل پلیز اچھا جی ایک کی سی تفریح چاہیے وہ بتا دیجیے برہانا کم ٹھیک ہے اس کا حوالہ اگر آپ کو ٹھیک ہے جناب دوسری چیز مجھے یہ پوچھتی ہے کہ شراکت میں اور وراثت میں کیا فرق ہوتا ہے وہ میں بتاتا ہوں جو چیز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دو خاندان ہو ایک خاندان کا بچہ دوسرے خاندان میں اگر جائے اور اس کی جازت کو اگر وہ لے تو اس کو آپ کہتے ہیں شراکت دار اگڑوسی خاندان کا بچہ کے پاس ہو جائید جائے تو وہ کلائے گا وارث اب اس چیز کو آپ لے لیں عیسا علیہ السلام سے اور مسلمانوں کی امت سے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے محمد محمریہ میں شراکتگار ہوں گے جی ٹھیک ہے اسلام کی تبدیخ تو کی ہے نا جی جی امین صاحب نے جو بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ہندوستان تو آج بھی دارالکفر ہے تو اصل جو بات کا جواب میں دیا تھا میں تھا کہ ہندوستان ان بزرگان کی تبلیغ کے باوجود بھی آج دارالکفر ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے جی. نا جی. تو پھر جس بات کا الزام آپ مرزا صاحب کو دے رہے ہیں اسی بات کا الزام پھر آپ اپنے بزرگان کو بھی دیں کیونکہ انہوں نے نبوت کے طور پر جو اپنا کام ہے وہ کیا ہے انہوں نے نبوت کے دعوے کے بغیر کیا کام تو وہی ہے جی. تبلیغ اسلام کا کام ہے نا اس لیے جب انہوں نے آگے تبلیغ اسلام کیا اور پھر مرزا صاحب نے بھی کی تبلیغ اسلام کی ہے تو وہ ہندوستان میں دا پھر دارالکفر کا دالو القفر ہے نتیجہ جو انہوں نے نکالا تھا وہ یہ تھا کہ مرزا سا کے دعوے کے باوجود یا کام کے باوجود سب کچھ کرنے کے باوجود ہندوستان آج بھی دارالکفر ہے جی اور میں نے یہ عرض کیا ہے کہ وہ جتنے بزرگان آئے تھے انہوں نے جتنے بھی کام کیے اس کے باوجود ہندوستان دارالکفر ہے تو خواجہ معیم الدین چشتی اجمیری جو اجمیر میں تھے تو وہ کیا اجمیر سے باہر نکلے یا جی اجمیر سے باہر جا کے تو پورے ہندوستان کے اندر وہ پھیل کے سارے مسلمان ہو گئے اسی طرح خواجہ غریب نواز خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وہ دلی میں تھے تو کیا دلی میں سارے ہندو مسلمان ہو گئے اور پھیل کے پورے ہندوستان میں سارے کے سارے ہندو جو تھے وہ مسلمان ہو گئے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں تھے تو کیا لاہور کے سارے ہندو اور سکھ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے جی نہیں ہوئے نا ہندوستان نتیجہ تن پھر بھی دارالکفر کا دارالکفر رہا اس سے فرق نہیں پڑا اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں تمہاری علمیت کا قائل تھا نہ ہو آپ علمیت, کے قائل. میں اپنے علمیت کا قائل میں اپنی علمیت کا کال کرنے کے لیے نہیں بیٹھے یہاں پہ میں تو آپ کے شعور کو جھنجھوڑ رہا ہوں کہ آپ یہ سوچ دیا کریں کہ نتیجہ کیا نکالا تھا انہوں نے میں نے اس نتیجے کا جواب دیا ہے جی کہ نتیجہ تا اگر مرزا صاحب کے بعد بھی دارالقفر ہے ان کے بعد بھی دارالقفر تھا تو فرق کتنا بڑا ہے کہ مرزا صاحب نے حکومت قائم کرنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے کی جو پہلے بزرگان تھے ان کے ساتھ جتنے بھی ہندوستان میں حکمران آئے ہیں انہوں نے کوشش کی کہ نہیں کی حکومت قائم بھی کی انہوں نے جی تو پٹھانوں کی حکومت خاندان غلامہ کی حکومت اس کے بعد پھر مغلوں کی حکومت اس کے باوجود ہندوستان کفر کا کفر بنا ہوا ہے دارالکفر ہے تو مقصد ہمارا یہ نہیں تھا کہ ہم حکومتیں قائم کریں کہتے کہ کیا انبیاء اگر حکومتیں کام نہ کریں پھر اور کیا کریں تو عیسیٰ علیہ السلام نے کون سی حکومت قائم کی حضرت ذکری علیہ السلام نے کون سی حکومت قائم کی حضرتیائی علیہ السلام نے کون سی حکومت قائم کی اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سی حکومت قائم کی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ساق علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ, علیہ السلام نے کوئی حکومت قائم نہیں کی یہ کہاں لکھا قرآن میں کہ نبی حکومت قائم کرتا ہے آپ سورہ وود میں پڑھ لیں سورہ بیاہ میں پڑھ لیں جہاں اللہ تعالیٰ متواتر کئی ام کا ذکر کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان کو نبی اپنی قوم کو یہ آ کے کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور میں خدا کا رسول ہوں میں جو تعلیم لے کے آیا اس کے اوپر عمل کرو حکومت قائم کرنے کا کہاں لکھا ہے حکومت قائم کرنے کا تو کسی بھی جگہ نہیں لکھا اور بالکل یہی بات فرعن نے موسیٰ علیہ السلام کے مطلع کہی تھی آپ پڑھ لیں قرآن میں آپ لوگ اس لیے سوال کرتے ہیں سر کہ آپ قرآن کو بالکل تر کر چکے ہیں آپ کو قرآن کا پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں لکھا کیا ہے اور آپ اپنی لا علمی میں ایم ڈی مسلم جماعت کی نفرت اور تعصب میں غصے میں آ کر آپ وہی کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کفار کا لکھا ہے جی فرو نے یہی کہا کہ یہ کیسے دو آگے ہیں بندے جن کے پاس صحیح لباس بھی نہیں ہے غریب گربہ ہیں نہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے نہ ان کے پاس کوئی دولت ہے اور چلے ہیں یہ بنی سرائل کو لے کر مجھ سے آزاد کروانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ، یہ، یہ کیسا کام کر رہے ہیں آپ لوگ تو افتخار صاحب آپ لوگ احمدیہ مسلم جماعت کے خلاف نفرت اور بغث میں اتنے بڑھ چکے ہیں کہ آپ غصے سے بالکل اس وقت آپ کو نظر کچھ نہیں آ رہا اور آپ وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کفار کی بیان کی ہیں توبہ کریں قرآن کی طرف واپس جائیں پہلے قرآن کو پڑھیں قرآن قائم حاصل کریں پھر آئیں ہمارے اوپر حملے کرنے کے لیے آپ ہمیں بتائیں گے کہ قرآن سے ہمارا فلانا قیدہ جو ہے وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے ہم اس کو تر کر دیں گے جی لیکن یہ نفرت اور غصہ جو ہے یہ کفار کا شیوا ہے یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے جی بہت بہت شکریہ صاحب اور اس کے بعد حسن صاحب کے دو سوالات پہلے تو انہوں نے ایک عائد کا ترجمہ جی. یا تشریح پوچھی ہے آ, اور اس کے علاوہ ان کا دوسرا سوال کا حصہ تھا کہ شراکت اور وراثت میں فرق آ, اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کلحاط و برحانہ تو جو برہان ہے وہ ایک ایسی دلیل کو کہتے ہیں جو بالکل روشن اور واضح ہوتی ہے جی تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کسی کو یہ نہیں کہتا کہ تم اپنا منہ بند کر لو بلکہ اللہ تعالی یہ ہے کہ اس دعوے کے خلاف تمہارے پاس اگر کوئی برحان ہے تو وہ لے کر آؤ لیکن مسلمان اس وقت یہ نہیں کر رہا مسلمان اس وقت جہاں بھی اس کو طاقت ہے وہاں پہ وہ اپنے مخالف گروہ کی آواز کو دبانے کے سارے کے سارے حربے استعمال کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم مت بولو خاموش ہو جاؤ پاکستان میں دیکھ لیں دوسرے مسلمان ملکوں میں دیکھ لیں وہاں پہ آپ کو ان کے مذہبی عقیدے کے خلاف تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ قرآن خود ہاتھ و رحانک کا تو کھلا کھلا اس کے خلاف اور متضاد بات کر رہے ہیں جی جی پھر شراکت اور وراثت میں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام آئیں گے تو وہ وارث ہوں گے یا وارث ہو نہیں سکتے اس لیے کہ وارث جو ہوتا ہے وہ بعد میں آتا ہے یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ السلام تو پہلے آ چکے ہیں جی اس لیے شراکت نہ شراکت کا نہ یا وراثت کا باقی اب جو ہوتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو ہوتے ہیں واپس میں ایک دوسرے کے اللہ تی بھائی ہوتے ہیں یعنی ان کی ماں ایک ہوتی ہے باپ الگ الگ ہوتا ہے تمثیل سے بیان کیا ہے جی اس لیے وہ بھائی تو ہوتے ہیں لیکن وہ وارث یہاں شریک نہیں ہوتے درست شریک تو وہ نبوت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ سب کو ہی دی ہے وہ ساری اس کے اندر شریک ہے جیسے حضرت موضوع علیہ السلام نے حضرت ہارون کے متعلق اللہ تعالیٰ کو کہا کہ وہ شریک ہوف اس کو میرے عمر میں شریک کر دے تو اس لحاظ سے وہ شریک ہوتے ہیں لیکن وہ وارث ایک دوسرے کس طرح سے نہیں ہوتے جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامع کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ایف ایم ہنڈریڈ پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام 8 سے 10 بجے کے درمیان ایف ایم ہنڈریڈ پہ اور پھر اتوار کی رات 10 سے 12 بجے کے درمیان ای ایم فائیو پہ پیش کیا جاتا ہے ہفتے کے روز یہ پروگرام بنگلہ اور عربی زبان میں پیش کیا جاتا ہے جبکہ اتوار کے روز یہ پروگرام اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے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 ضرورت امام کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش ہیں اور یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے فور ون کے باہر کے سامعین کے لیے ون اور اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں اس کے لیے ہماری سوالات لیں گے پہلے سوال کیا تھا مزبا صاحب سے تو وہ مجھے بتا کہ قرآن کے میں نے سوال کیا تھا میں نے شریعت کا سوال کیا تھا کہ شریعت میں ایسی کون سی چینج آ گئی یہ میں ایک مستقل تین دفعہ سوال کر رہا ہوں کہ جس کے لیے نبوت کی ضرورت پڑی کہ نبی آئے اور پھر وہ آ کے بتائے کیونکہ ایسے کوئی مطلب چینج آئے گناہ تو ساری عمر رہیں گے قیامت تک ایسی مثال کے طور پر فجر کی دو نماز کے بجائے تین کر دی ہم نے یا مکے میں حج کرنے کے بجائے ہم نے کوئی دوسرا ایسی شریعت میں کیا چیز بالکل صحیح ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو یہ نبی ہے ان کا کس نسل سے تعلق ہے اور تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ ہمیں کیا ہمارے ہیں ایٹل سے ظہیر صاحب اسلام علیکم وعلیکم السلام سوال یہ پوچھنا تھا کہ کوئی جھوٹا ہو یا سچا ہو مان تو اس پہ ہر آدمی لے کر آتا ہے مثلاً نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو ابو جہل بھی مان لے کر آیا اور حضرت ابو بکر بھی لے کے آئے جب ابو جہل سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ اس کو تم بچپن سے جانتے ہو یہ کہ, دو کہ یہ شخص جھوٹا تھا یا مجنو تھا اس نے انکار کر دیا مطلب جب اکرب اس میں رب کل ٹھیک ہے سوال آپ کا آ جائے نا ظہیر صاحب جی تو سوال یہ کہ جو کامن سینس ہے وہ کتنا ہونا چاہیے کون سا نالج ہونا چاہیے نبی کو پچھاننے کے لیے ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے بہت بہت شکریہ ظہیر صاحب آپ کے سوال کی طرف آئیں گے لیکن پہلے اجاز صاحب کے تین سوالات انصر صاحب پہلا ان کا یہ ہے کہ ایسی شریعت میں کون سی تبدیلی آ گئی تھی کہ جس کی وجہ سے نبیوں کا آنا دیکھیں میں نے عرض کیا نا کہ یہ لوگ قرآن کو بالکل تر کر چکے ہیں جی بلکہ اٹھا کر پیٹھ پیچھے پھینک چکے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم لیے میں میں فرمایا ہے کہ واس اسکالر رسول یا رب اتنا قومی تخذو کہ جب رسول کہے گا کہ اے میرے میری قوم نے قرآن کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے جی اگر یہ قرآن پڑھتے ترجمے سے پڑھتے اور جانتے تو ان کو پتہ چلتا کہ نبوت اور شریعت لازم و مظوم نہیں ہیں لازمی نہیں کہ ہر نبی جو ہے وہ شریعت لے کر آئے یہ کہیں نہیں لکھا کہ جب بھی نبی آتا ہے تو وہ شریعت لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ انا انضرت طورات افیہ ہو دم و نور یہ کم جی کہ ہم نے تورات نازل کی اس میں ہدایت تھی اس میں نور تھا اور انبیاء اس کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے حضرت موسیٰ اسلام کو خدا نے تورات دی اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل میں اور کوئی دوسری شریعت کی کتاب نہیں آئی خدا نے کہا یہ کم و ان نبیون اس کے ذریعے یعنی اس تورات کے ذریعے انبیاء فیصلے کیا کرتے تھے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ شریعت میں کون سی تبدیلی آ کہ اس کے لیے نبی کا آنا ضروری جی ہوا آپ کو اتنا پتہ ہی نہیں ہے کہ نبوت اور شریعت لازم ملزوم نہیں ہیں ہر نبی ہر رسول صاحب شریعت نہیں ہوتا اور سب سے بڑی مثال میں نے بنی اسرائیل کی دے دی بنی اسرائیل میں تو پیدر پے پی بے شمار بھی ہے کسی کو کوئی نئی کتاب نہیں ملی سوائے تورات کے اور خدا نے بتا دیا کہ یہ حکم و بحال نبیوں اس کے مطابق ہم فیصلے کرتے تھے اور آپ قرآن کے برخلاف ایک نیا دین بنا کر جو مولوی نے آپ کو بنا کر دے دیا ہے اور احمدیم مسلم جماعت کی مخالفت اور تعصب میں بلکہ بغذ اور قینے میں مبتلا ہو کر آپ ہم سے یہ پوچھتے ہیں جی کہ جب شریعت چینج نہیں ہو تو پھر نبی کی کا ضرورت ہے کون سا ایسا حکم ہے کون سی ایسی آیت ہے جو تبدید ہو گئی ہے اس کے لیے ہمیں نبی کی ضرورت ہو نبی کی ضرورت شریعت کے لیے ہوتی نہیں لازمی طور پہ جی ایک نوی شریعت لے کر آتا ہے اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ آتا ہے وہ اسی کے مطابق ہوتے ہیں کوئی نئی شریعت نازل نہیں ہوتی ہاں خدا کلام ضرور کرتا ہے ان کو وہی کرتا ہے لیکن وہ اس کے مطابق ہوتی ہے کہ لوگوں کو کس کی طرف بلاو. جی ان کے سوال کا دوسرا دو... سوال یہ جی. ہے کہ نبی کا کس نسل سے تعلق ہوتا ہے جی. کہ تعلق ہے جی. یعنی مرز صاحب سلات وسلام کا جی. اس کا ان کے نبوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ سچے نبی ہیں کہ وہ سچے نبی نہیں ہیں کس نسل سے اس کا اللہ تعالیٰ نے کوئی کریٹیریا نہیں رکھا کہ فلاں نسل سے ہوگا تو مان لینا فلاں نسل سے ہوگا تو نہ ماننا یہ کوئی ایسا نہیں ہے تیسرا سوال دیسرا ان کا ہم آپ کہ... کہ... ہمیں کیا سمجھتے ہیں جی آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں جو آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم آپ کو وہی سمجھتے ہیں آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں تو مجھے کوئی حق نہیں کہ میں کہوں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں یہ تو ہو گئی ایک بات کیونکہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے اسلام زبان سے اقرار کا نام ہے ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے تو مجھے کوئی حق نہیں کہ میں کہوں کہ وہ مسلمان نہیں ایمان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے اس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں میں نہیں جانتا یا وہ بندہ خود جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے میں اس کو اس کے اقرار کے مطابق سمجھتا ہوں جو وہ خود کو کہتا ہے وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے مسلمان ہے اب یہ تو ہو گیا ایک پہلو دوسرا پہلو یہ ہے کہ خدا کی کتاب اور خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مطابق کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہیں وہ پھر دوسرا مرحلہ ہے کہ کیا آپ جو اپنا اقرار یا اعلان فرما رہے ہیں کیا مسلمان ہیں کیا خدا کی کتاب اور خدا کا رسول اس کی تصدیق کرتے ہیں جی اگر کرتے ہیں تو سو بسم اللہ میں نے تو آپ کو آپ کے اقرار کے مطابق مسلمان مان لیا میں نے آپ سے آپ نے کہا جی کہ میں مسلمان ہوں میں وہ جو بخاری کی کتاب علی کی حدیث ہے کہ جبریل جو ہے وہ ایک عام انسان کی شکل میں ان کے سامنے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جی اسلام کیا تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ ایک ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رسول ہوں اور پانچ نمازیں پڑھو اور رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ دو اور حج کرو اگر فرض ہو تو جی تو آپ جو سب سے آسان کام ہے وہ تو کرتے ہیں اکثریت آپ کی نماز نہیں پڑھتی اکثریت آپ کی روزے نہیں رکھتی ابھی وہ کچھ دن پہلے ایک مسلمان میرے پاس آئے تھے تو وہ کہنے کے جی یہ تو سترہ اٹھارہ گھنٹے کا روزہ ہے ہمیں اشتہار کرنا چاہیے ہم اس کو ذرا تھوڑا سا کم کر دینا چاہیے تو میں کہا جی جس میں ہمیں اشتہار کی گنجائش نہیں ہے ہم نہیں کر سکتے یہ کانسٹنٹ ایک بات ہے خدا نے اپنی کتاب میں یہ رکھا ہے کہ یہاں سے روزہ شروع کرو یہاں پہ ختم کر دو اللہ کے رسول کی سنت ہمارے سامنے موجود ہے اس تو آپ اگر اپنے آپ کو کہیں کیا مسلمان ہے تو مجھے کوئی حق نہیں کہ میں کہوں کیا مسلمان نہیں لیکن پھر آپ کو اپنا اسلام میرے لیے نہیں خود اپنے لیے آپ کو مجھے ہی ثابت نہیں کرنا کیا مسلمان ہیں کہ نہیں آپ کو خود اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کیا مسلمان ہیں کہ نہیں اس کے لیے آپ کو اللہ کی کتاب پڑھنی پڑے گی اس کے لیے آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا سمجھ. پڑے گا کہ خدا کی کتاب کس کو مسلمان کہتی ہے جی پھر آپ اس کو پڑھ کے اپنے گربان میں جا کر دیکھ کہ کیا آپ واقعی مسلمان ہیں اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ یہ دیکھنے کی کہ کیا باقی مسلمان ہیں میں آپ کو کیا سمجھتا ہوں اس کا آپ کے نجات کے ساتھ آپ کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں جو مرضی سمجھتا ہوں اس کا کیا فرق پڑتا ہے اور آپ مجھے جو مرضی سمجھتے ہیں میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میں اپنے اوپر بھی وہی پیمانہ لاگو کرتا ہوں جو میں آپ کے اوپر لاگو کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر میں اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کی کتاب مجھے کیا کہتی ہے کیا میں خدا کی کتاب کے مطابق مسلمان ہوں کیا میں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق مسلمان ہوں تو الحمدللہ میں اپنے آپ کو پاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں جی. آپ بھی دیکھ لیں اگر آپ کا ضمیر آپ کو اس بات پر اطمینان بخشتا ہے کہ آپ خدا کی کتاب کے مطابق اپنے اعلان اور پھر اس کا اس کی تصدیق خدا کی کتاب کیا کہتی ہے اس کے مطابق آپ دیکھ مسلمان ہیں تو الحمد جی میرے ماننے می, یا ماننے سے کا فروغ پڑتا آپ کو جی بہت بہت شکریہ عنصر صاحب اور اس کے بعد ظہیر احمد صاحب کا سوال غالباً وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ابو جہل نے بھی انکار کیا تھا ان کے سوال کا باقی حصہ میرے ذہن سے نکل گیا ہاں نہیں وہ کامن uh, سینس کی بات کر رہے تھے جی جی کہ uh, ابو جہل کو کسی نے پوچھا کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا تو ان کا نہیں جھوٹ تو نہیں بولا انہوں نے کہا کہ یہ uh, کیا مجنون ہے تو ان کا نہیں مجنون تو نہیں ہے اور یہ خالی ابو جہل کی بات نہیں ہے یہ مکہ والے جب تنگ آ کہ مسلمانوں کا دین تو پھیلتا چلا جا رہا ہے اور اوپر سے حج کا زمانہ نزدیک آ گیا تو جب حج کا زمانہ نزدیک آیا تو وہ ان کو فکر پڑ گئی کہ اب تو پورے عرب سے لوگ آئیں گے اور وہ آئیں گے تو یہ ان کی باتیں سنیں گے باتیں سنیں گے تو باتیں تو ایسی ہیں کہ انسان کا دل مو لیتی ہیں لوگ جی. ان کے سہر میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو کہنے کے کہ کیا کریں تو ایک نے کہا کہ جی کہہ دیں کہ جھوٹا ہے تو انہوں نے کہا جی جھوٹا تو نہیں ہے انہوں نے کہا جی پھر ہم کہہ دیں گے کہ یہ مجنون ہے تو وہ کہنے کے نہیں مجنون کے تو اپنے آثار ہوتے ہیں مجنون بھی نہیں ہیں یہ تو وہ اس بات پر تانگ آ کہ ہم اگر کہیں تو کیا کہیں ایک واقعہ مشہور ہے پتہ نہیں آئی نو کہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں لیکن میں نے کہیں پڑھا تھا کافی عرصہ ہو گیا میرے ذہن میں اس کا ریفرنس نہیں ہے لیکن وہ ضعی صاحب کی بات سے ملتا جلتا ہے کہ ابو کو کسی نے کہا کہ جو بات کرتا ہے یہ غلط ہے جھوٹ ہے اس نے کہا نہیں غلط تو نہیں ہے کہتا تو ٹھیک ہی ہے ویسے یہ بت جو ہے وہ خدا نہیں ہے تو اس نے کہا کہ پھر تو مانتے کیوں نہیں اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے قبیلے میں شروع سے ایک ٹسل چلی آ رہی ہے جی اگر ہم بہادری کرتے ہیں تو وہ وہ بہادری کرتے ہیں تو ہم بڑھ کے بہادری کرتے ہیں وہ ثقافت کرتے ہیں تو ہم بڑھ کے ثقافت کرتے ہیں وہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں تو ہم بڑھ کے خدمت کرتے ہیں وہ شعر شاعری کرتے ہیں ہم بڑھ کے شعر شاعری کرتے ہیں اب وہ کہتے ہیں ہمارے اندر نبی آ گیا اب بتاؤ نبی کہاں سے لاؤں میں درست یہ جو قبائلی تعصب ہے کہ میں اپنے قبیلے کو دوسرے قبیلے سے نیچے نہیں ہونے دینا چاہتا اس نے یہ کیا تو میں نے بڑھ کے یہ کیا اس نے یہ کیا تو پھر میں نے اور بڑھ کے یہ کیا اس نے یہ کیا تو پھر میں نے پھر اور بڑھ کے کیا اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے اندر نبی آ گیا اب بتاؤ نبی کہاں سے لاؤں میں تو مطلب یہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ وہ اصل میں تعلیم تعلیم کو جٹلا نہیں رہا قبالی قبائلی تعصب جو ہے وہ پھر بعد میں جو بنو حاشم میں اور دوسروں میں بھی آ گیا کہ بنو حاشم نے کہا کہ ہمارے اندر نبو تھی تو پھر خلافت بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے وہی قبالی تعصب جو ان کے ذہن میں تھا وہ پھر بنو ہاشم کے لوگوں کے ذہن میں بھی آ گیا اسی جی. وجہ سے پھر انہوں نے حضرت ابوبکر بکر کے خلافت کو تسلیم نہیں کی اور اپنے اندر ایک جو نام نہاص اصلاح امامت تھا وہ شروع کر دیا انہوں نے تو اس کے پیچھے وہی قبالی تعصب ہے جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب دو کالرس ہمارے ساتھ موجود پہلے امین صاحب امین صاحب السلام علیکم امین صاحب السلام علیکم جی جی ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی عیشا علیہ آخری نبی ہیں اور بنو اسماعیل میں سے محمد وسلم آخری نبی ہیں یہ آپ کے جو مرزا صاحب ہیں یہ کون سی دونوں نسلوں میں سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیے گا کون سی ضروریت میں ہے یہ اور دوسرا نے جواب دیا تو الحمد ہندوستان میں 14 پرسنٹ جو اسلام ہے میرا سوال یہ ہے کہ بزرگوں کی ہی برکت سے ہے مکہ مدینہ اللہ تعالی نے اچھا وہ, وہ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں فلسطین بھی ہے سارے سارے جتنے اسلامی ممالک اب آپ سوال نہیں کر رہے ہیں سوال کیا نا وہ میں نے جی ابھی آ جاتے ہیں جباب کی طرف پہلے ہم اجازت صاحب کا بھی سوال لیں گے اسلام علیکم جی میں تائید کر دی میرے سوال کی تو میرے پاس تو دین مکمل ہے اور, جنہوں نے بتایا اور, دو جنہوں میں ہوں اور جو انہوں نے کہا میں اس پر پورا کیا جناب بہت بہت شکریہ اجاز صاحب جی انصر صاحب پہلے امین صاحب کا سوال کہ حضرت ابراہیم کی امر میں وہ کہتے ہیں کہ چودہ ہزار غالبان یہ ان کے پاس کہاں سے انفارمیشن ہے کہ ہے اور یہ کہاں لکھا ہے کہ اب نبی آئے گا تو ابراہیم علیہ السلام کی ضرورت میں ہی آئے گا جی جب خدا نے کہا ہے کہ یہ تو ظالق حفظ اللہ یوتی معیشہ و اللہ حضالفضل العظیم یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہے دے یہ کہاں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اب ابراہیم کی نبوت ضرورت میں ہی نبوت ہوگی یہ ضرور لکھا ہے کہ ابراہیم کی ضرورت میں خدا نے نبوت رکھی ہے یہ تو نہیں کہا کہ باقیوں میں بند کر دی ہے تو جی. انبیاء تو باقی قوموں میں بھی آتے رہے ہیں ولیک القومن ہادن وہ ولی کلِ قومن رسولن امن ام امت ان اللہ خلافی ہاں کوئی بھی امت ایسی نہیں ہے جس میں نذیر نہ آیا ہو ہر قوم میں رسول ہے ہر قوم میں ہادی ہے تو نسل کا ہونا تو کوئی ضروری نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی جگہ لکھا ہے کہ خدا نے ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت میں نبوت جو ہے وہ بند کر دی ہے مطلب محدود کر دی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کہتے ہیں کہ جو بھی میری تباہ کرے گا وہ مجھ میں سے ہی ہے پر من فائن نہ جی جو بھی میری تباہ کرے گا وہ مجھ میں سے ہے اور خدا نے کیا کہا قرآن کریم میں خدا نے کہا ہے کہ ملہ حبی کو ابراہیم اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی تباہ کرو تو ہمارے باپ تو نہیں ہیں وہ باپ کا جو ایک تصور ہے جسمانی اور بایولوجیکل باپ کا نسلی طور کے اوپر باپ ہونا وہ تو نہیں ہے تو خدا نے پھر کیوں کہا تمام مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ہوا سا ماں المسلمینہ مل قبل وفی خدا نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس میں بھی اور اس سے پہلے بھی ملت ابیکم ابراہیم ہے پہلے کہا کہ اپنے باپ ابراہیم کی ملت کو پکڑو تو امین صاحب آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام یا میرے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں یا تو کُردو صاحب آپ کے والد صاحب ابراہیم علیہ السلام آپ ان کی نسل میں سے ہیں نہیں ہے نا نہیں اس کا مطلب یہ کہ یہاں پہ خدا تعالیٰ روحانی ابوت کی بات کر رہا ہے روحانی باپ ہونے کی بات کر رہا ہے اور اس لحاظ سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خود خدا نے کہا اور ان کو کوٹ کیا قرآن کریم کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جس نے میری تباہ کی وہ میرے میں صحیح ہے فمن طبعنی فنا منی جس نے میری تباہ کی ہے وہ مجھ میں صحیح ہے اس لیے ہم ان میں صحیح ہیں چاہے ہم جسمانی طور پر نسلی طور پر ان کی اولاد نہیں ہے لیکن ہم روحانی طور پر ان کی, ان کی اولاد ہیں ابراہیم اللہ اسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے میری تباہ کی وہ مجھ میں سے ہے خدا ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ابیکم ابراہیم و بسما کم المسلمین بن قبل وفی حاضہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا اس میں بھی اور پہلے بھی اگر آپ کا نام مسلمان ہے تو پھر آپ ملت ابراہیم اپنے باپ کی ابراہیم کی ملت میں ہیں لیکن وہ ہمارے روحانی باپ ہیں جسمانی باپ نہیں ہیں نسلی طور پر ہمارے باپ نہیں ہیں اس لیے ہر مسلمان نسلی طور پر نہیں روحانی طور پر ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں صحیح ہے چاہے جسمانی طور پر ہو یا نہ ہو اور میں نے یہ اس بات کو دوہرایا ہے آپ کے سامنے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے میری تبا کی وہ مجھ میں صحیح ہے جی بہت بہت شکریہ عنصر صاحب اور ان کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ آہ آہ انڈیا کا غالب انہوں نے یہ حوالہ دیا کہ وہاں جو اسلام پھیلا تھا وہ انہی بزرگوں کی برکت سے پہل... ہی چودہ پھیلے کا تو میں نے انکار نہیں کیا نا جی جی میں نے ان کے نتیجے کو چیلنج کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہندوستان مرزا صاحب کے باوجود دارالکفر کا دارالکفر ہی رہا جی ٹھیک ہے نا تو دارالکفر تو پھر وہ آپ کے بزرگوں کی تبلیغ کے باوجود بھی رہا نا جی چودہ ہی ہے نا مسلمان جی ہندوستان دارالکفر ہے کہ نہیں اور مرزا صاحب علیہ السلاۃ السلام کے آنے سے تھوڑا پہلے مسلمانوں میں یہ بحث جاری تھی کہ ہندوستان دارالکفر دار ہے یہ دارالاسلام ہے اور جو بڑے بڑے دیوبندی علماء تھے انہوں نے کہا کہ یہ دارالحرب ہے اور احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کتاب لکھی العلام و بالعلام بے انا ہندوستان دارال وہ کہتے ہیں ہندوستان دارالسلام ہے اور دوسرے مسلمان کہتے ہیں دار ہے اور یہ تو باقاعدہ ان کی بحثیں اتنی ہیں آپس میں کہ ہندوستان دار ہے کہ دارالاسلام ہے دارالکفر ہے کہ دارالاسلام ہے تو وہ تو پہلے بھی تھا مرزا صاحب کے آنے سے پہلے جی آپ کے بزرگوں کی اتنی تبلیغیں جو ہمارے بھی بزرگ ہیں جتنے بھی میں نے نام گنوائے تھے ان تمام بزرگان دین اور مجددین کی تبلیغ کے باوجود اور کروڑوں مسلمانوں کے ہندوؤں کے مسلمان ہونے کے باوجود ہندوستان پھر بھی رہا تو اگر نتیجہ وہی نکلا ہے تو پھر مرزا صاحب کے وہی نتیجہ نکلنے سے آپ ہمیں کیوں تانا دے رہے ہیں میں بات کی کوشش کر رہا ہوں اللہ کرے کے سمجھ آ جائے کہ بزرگان دین کے تبلیغ اسلام کے باوجود اور کروڑوں ہندوؤں کے مسلمان ہونے کے باوجود ہندوستان پھر بھی دالت کو فرح ہے؟, ہے کہ نہیں آج بھی ہے نا یقینا تو پھر آپ اسی بات کا تانا مرزا صاحب کو کیوں دے سکتے ہیں کیسے دے سکتے ہیں جب کہ وہ مقصد بھی نہیں ہے. ان کا تو اللہ نے افغانستان کے غالباً احمد شاہ علی کو دعوت دی کیا کہ آ کے حملہ کرو اس وقت مغلیہ سلطنت جو تھی وہ بالکل اپنے آخری دموں پہ تھی تو عزر شاہ ولی اللہ نے اس کو دعوت دی کہ تم یہاں پہ آ کے حملہ کرو اس نے حملہ کیا لوٹ مار کی خون بہایا سب کچھ کیا لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوا تو حکومتیں بھی قائم تھیں ہم نے تو حکومت بھی قائم نہیں کی نا میں نے ارس کیا کہ مغلوں نے پٹھانوں نے افغانیوں نے سب نے آ کے یہاں پہ حکومت کی خاندان غلامہ نے حکومت کی ہندوستان پھر بھی دارالکفر رہا ہم نے تو وہ بھی نہیں کیا نا جی ہم نے تو کسی علاقے پہ فوج کشی نہیں کی ہم نے تو بندوقوں ہتھیاروں سے جا کے کسی کو مارا نہیں کسی کے حکومت پہ قبضہ نہیں کیا کسی کی زمینوں پہ قبضہ نہیں کیا ہمارا کام تو بس اللہ کے دین کو پھیلانا ہے تبلیغ کرنا ہے جس کا دل کرتا ہے، مانے جس کا دل کرتا نہ مانے لاق رہا ف دین کا تبئی نہ فمقف الب تاغوت و یوم بلّہ فقد استمس کا بال عروۃ الوسقا الفصم الَ اللّہ و سمین علیم جس نے تاغوت کا کفر کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا جس کے اندر کوئی سگاف نہیں ہے کوئی سوراخ نہیں ہے تو ہم تو اسی کو پکڑ پکڑے بیٹھے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ کے تاغت کا کفر کر کے جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب اور اس کے بعد اجاز صاحب کا سوال اس میں کچھ حصہ کا تو آپ جواب دے چکے ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس لحاظ سے آپ کی تعریف کے مطابق تو میں میرا ایمان مکمل ہے مجھے مرزا صاحب کو یا مسیح میں کو ماننے کی کیا ضرورت ہے دیکھیں نا جی پہلے میں نے آپ کی خدمت میں باترز کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں جی تو میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ نہیں ہیں اب اس کے بعد آپ خود ہی اپنے آپ پہ خوش ہو کے بیٹھ گئے ہیں اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ قرآن اور سنت کے مطابق اپنے آپ کو پرکھیں کہ کیا آپ واقعی مسلمان ہیں کہ نہیں قرآن کریم نے مسلمان کی اور مومن کی جو تعریف لکھی ہے اور منافق کی اور کافر کی جو تعریف لکھی ہے اس کو آپ پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد ایک ہفتہ دو ہفتہ مہینہ دو مہینے کے بعد پھر آپ جب یہ کام مکمل کر لیں اور چار کالم بنا لیں ایک مسلمان کا ایک مومن کا ایک کافر کا اور ایک منافق کا اور پھر مجھے آ کر بتائیں کہ جی میں جو مسلمان والی جتنی خصوصیات ہیں سب پہ پورا اترتا ہوں اس لیے میں مسلمان ہوں میں مومن کی ساری خصوصیات پہ پورا اترتا ہوں اس لیے میں مومن ہوں اور منافع کی ایک بھی خصوصیت ایسی نہیں جو میرے اندر پائی جاتی ہو اور کافر کی ایک بھی خصوصیت ایسی نہیں ہے جو قرآن نے بتائی ہے اور میرے اندر ہو الحمد نہیں ہے پھر اس کے بعد آ کے کہیے گا کہ, کہ الحمد میں مسلمان ہوں اور الحمد میں مسلمان سے ترقی کر کے مومن ہوں لیکن وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ آپ ہی میں رجیبو جی آپ ہی میرے بچے جی ہوں وہ صاحب ہے کہ جی خود ہی ہا ہا کر کے کہ جی میری تائید کر دی تو میں تو پھر مسلمانوں سے مجھے ضرورت کیا ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہر مسلمان کا یہ کام ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آئے اور وہ کہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں اور وہ اس معیار پہ پورا اترتا ہو جو قرآن نے ایک سچے نبی کی صداقت کے بارے میں بتائے ہیں تو آپ کے اوپر اس کو ماننا اور اس کی مدد کرنا فرض ہے لازم قرار دیے اللہ تعالیٰ نے جی تو آپ نے باقی تمام مرحلے چھوڑ دیے کہ نبوت جاری بھی ہے کہ نہیں جا بند ہو گئی ہے یا نئی بند ہوئی اور اگر کسی نے آنا ہے تو پھر سچے کا جھوٹے کا میار کیا ہے اس کے اوپر میں پرکھوں میرے صاحب جھوٹے ہیں تو میں ان کو تر کر دوں مجھے بھی بتائیں میں بھی چھوڑ دوں اور سچے ہیں تو پھر آپ مان لیں اور یہ ساری باتیں کرنے کے بعد یہ آسان نہیں ہے کیا آپ نے بس آ کے ریڈیو پہ کہہ دیا کہ جی میں تو مسلمان ہوں تو انصر نے کہا کہ ہاں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان تو میں تو مسلمان ہوں لیکن اگلا مرحلہ یہ ہے کہ خدا کی کتاب بھی آپ کو مسلمان کہتی کہ نہیں جو کام آپ کے ہیں وہ خدا کی کتاب تو آپ کو مسلمان نہیں کہتی وہ تو پتا نہیں کیا کہتی ہے آپ کو خود ہی آپ جا کے پڑھ لیں خدا کی کتاب آپ کے گھر میں موجود ہے تو اب وہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے اس لیے میں نے کہا نا کہ میرے ماننے یا نہ ماننے سے میرے سمجھنے سمجھنے سے فرق نہیں پڑتا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 ہفتے کے روز نو سے گیارہ بجے کے درمیان آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ عربی اور بنگلہ زبان میں سماعت فرماتے ہیں جبکہ اتوار کے روز آپ کی خدمت میں یہ پروگرام اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے تقریباً آٹھ بجے سے گیارہ بجے کے درمیان سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور گیارہ بجے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامصیت اللہ تعالیٰ بنصرعلزیز کا گزشتہ جمعہ کا خطبہ جمعہ جو کہ اردو زبان میں ہوتا ہے اس کی ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں پروگرام میں آج شامع الکرام ہمارے ساتھ انصر رضا صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے صداقت حضرت مسیح معود الیہصلاۃ وسلام کے ضمن میں یوم مسیح معود جو کہ ہر سال 23 مارچ کو منایا جاتا ہے اس کا پس منظر بیان کیا اور اسی حوالے سے آپ نے بعض تاریخی حوالہ جات بھی پیش کیے اور اسی حوالے سے ضرورت امام ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے جس میں ہم آپ کے سوالات لے رہے ہیں سوال جواب کا سلسلہ جاری ہے آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں فور सिक्स फाइव टू टू फोर के बाहर के सामने इनके लिए वन एट फाइव फाइव फोर वन और अगर आप प्रोग्राम में बजरिया ई शामिल होना चाहें तो उसके लिए हमारी आई है QA एन क्वेश्चन आंसर VoiceOfIslam.ca QA ऑफ इस्लाम डॉट सी क्वेश्चन आंसर एट جی انصر صاحب اس وقت کوئی کالر ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے اگر آپ مزید کچھ حوالہ جات پیش کرنا چاہیں uh, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے شروع میں بات بیان کی تھی اس کے متعلق کسی نے کوئی بات نہیں کی میں نے یہ بتایا تھا کہ انبیاء جو ہیں وہ ایسے اوقات میں آیا کرتے ہیں ایسے حالات میں آیا کرتے ہیں جب کہ عوام بھی بگڑ چکی ہوتی ہے اور جو خواص ہیں وہ بھی بگڑ چکے ہوتے ہیں جی تو اس وقت ایک نبی آتا ہے اور پھر میں نے بتایا کہ اس کے جو جتنے بھی علماء تھے وہ سارے کے سارے یہ باتیں ہر فرقے کے لوگ یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ لوگوں کا کیا حال تھا جی اب چاہیے تو یہ تھا کہ میں نے جب حوالے پڑھ کے سنائے ہیں تو پھر مجھے یہ بتایا جاتا کہ ہمارے پاس بھی ایسے ایسے حوالے موجود ہیں جس کی روس ہے مسلمانوں میں کسی قسم کا کوئی بھی ایسا اخلاقی زوال نہیں تھا روحانی زوال نہیں تھا اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے امین صاحب نے یہ کہا کہ جی وہ باتیں جو ہیں وہ تو تمہارے اندر بھی کوٹ کوٹ کے بھری ہیں جی حالانکہ ہمارے اندر تو وہ کوٹ کوٹ کے نہیں بھری اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مان لیا کہ ان کے اندر اس طرح کی باتیں موجود تھیں جی اور قرآن کریم کہتے ہیں کہ یہ وہ حالات ہیں جس کی وجہ سے انبیاء یہ کرتے ہیں درست تو پھر اگر ہمارے اندر بھی وہ موجود ہیں پھر تو نبی کی ضرورت تھی نا واقعی اور اگر وہ یہ کہیں کہ جی نبی کے آنے کی وجہ سے بھی تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہوئے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر اور قرآن کو مان کر پھر آپ کے حالات کیوں نہیں ٹھیک ہوئے درست آپ کو تو پہلے ٹھیک ہونا چاہیے تھا نا اس لیے کہ آپ تو ایسے نبی پر ایمان رکھتے ہیں جو تمام جیسے جی. تاریخ تاریخ جی سر جی پہلا ہے کہ آپ حاتم کا مطلب کیا دیتے ہیں اور دوسرا قرآن پاک میں وہ کون سی آیات ہیں جن سے آپ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب جو ہے یہ جی. دو, سوال ہو گئے آپ کے ٹھیک ہے جناب چوہدری منور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا سوال لیتے ہیں منور صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ منور صاحب اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں ظہیر صاحب سی ایٹل سے وعلیکم السلام وہ میں نے اپنے سوال کا دوسرا حصہ یہ پوچھنا تھا اس کا ثبوت یہ دینا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے ایک کالر نے آپ سے کہا تھا کہ ہم مرزا غلام احمد پہ اسی طرح ایمان لے کر آتے ہیں جس طرح آپ شیطان پر لے کر آئے سوال میرا یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا ہو سکتا ہے یہ وہی شیطان ہو جس کو ہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کر لیا تھا جب انسان علم لے کے آتا ہے تو اس کو شیطان نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اگنورنس اور جہالت کا نام شیتان ہے جب کوئی شخص علم لے کے آ رہا ہے تو آپ اس کو شیطان کیسے کہہ سکتے ہیں یہ سوال تھا میرا ٹھیک ہے جی آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف جی انصر صاحب پہلے طارق صاحب کا سوال بہت کئی دفعہ آپ جواب دے چکے ہیں غالباً سینکڑوں دفعہ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے قرآن آیات کی روشنی میں بیان کریں خاتم النبیین جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس میں دو چیزیں ہیں خاتم مضاف ہے اور رن نبین مضاف ال ہے تو خاتم جب بطور مضاف کے جمع مضاف ال کے طرف منصوب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ختم کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے اعلیٰ افضل اور گویا انگوٹھی کا نگینہ اس لیے جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں شعراء ہیں حکما ہیں ان کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مثلا خاتم الشعرا خاتم المحدثین خاتم الحکمہ خاتم الفقہ بلکہ شیعہ تفصیر میں تو سیدنا حضرت علی علیہ السلام کے متعلق بھی یہ لکھا ہے کہ آپ خاتم الاولیاء ہیں خاتم الاسیا ہیں تو ان سے پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر خاتم النبین کا مطلب آخری نبی ہے تو پھر حضرت علی کو تو آخری ولی ہونا چاہیے تھا اور آخری وسیع ہونا چاہیے تھا لیکن آپ کے بعد پھر وسیع بھی ہیں اور ولی بھی ہیں اس لیے یہ مولوی کی دھوکہ دہی ہے کہ وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ خاتم النبین کا مطلب ہے آخری نبی جب کہ جو دوسری آیات ہیں قرآن کریم میں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبوت جاری ہے میں کئی دفعہ جیسے انہوں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں حوالہ جات پیش کر چکا ہوں جی دیکھیں کہ میں ابھی فوری طور پر ایک دو آیات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں جس میں یہ لکھا ہو کہ جو نبوت ہے وہ جاری ہے تاکہ ان کو ریفرنسز جو ہے نا وہ مل جائیں سب سے پہلا تو جو سرافات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ادن سرات المستقیم یہ دعا کرو کہ سراۃ مستقیم ہمیں عطا فرما اور وہ صراط اللہ زینہ انمطاََََََََََََََََََََََ ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہو اور پھر آگے سورہ نساء کی عادت نمبر ستر میں یہ بتایا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے راستے پہ چلنے کی ہم دعا مانگتے ہیں اور وہ صالحین ہیں شوہدا ہیں اور صدیق ہیں اور نبی ہیں جے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اور محمد صلی اللہ علیہ وََ کی اتباع کر کے اطاعت کر کے سوری نہیں اطاعت کر کے جے ان چاروں میں سے کوئی ایک درجہ حاصل کر سکتا ہے تو ایک تو یہ آیت ہے سورہ فاتحہ کی اور اس کے بعد پھر سورہ نساء کی آیت نمبر ستر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی عادت بیاسی میں یہ بتایا کہ انبیاء سے خدا نے یہ عہد لیا اور مفسرین نے بھی لکھا ہے اور یہ بات صاحب ظاہر ہے کہ انبیاء کے ذریعے ان کی امتوں سے مساخ دیا گیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر اس کے بعد ایک ایسا رسول آئے جو اس کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے تو ضرور اس کو ماننا اور اس کی مدد کرنا اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں تو آپ سے مساق لیا گیا جیسا کہ سورہ اعضاب کی یاد نمبر آٹھ میں بھی بیان ہے کہ آپ سے مساق دیا گیا اور ابراہیم نو سے اور ابراہیم سے اور, اور موسیٰ سے اور عیسیٰ سے اور وہ مساق یہ تھا کہ جب تم کو کتاب اور حکمت دی جائے تو اس کے بعد پھر اس کا ایک مصدق رسول آئے گا جیسے موسا علیہ السلام کو خدا نے تورات دی تو ان کے مصدق طورات کے حضرت صلیٰ اسلام آئے جیسے کہ سورا صف میں ہے وہ کہتے ہیں کہ وسکال صبن و مریم علیہ یا بنِ صرا اللہ ان رسول اللہ علیہ مصدک المٰ بینہ یہ دیہ منتورات جو طورات میں سے میرے پاس ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور مبشر نب رسول یاتیم بادم و احمد اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وََ وسلم کو جو نبی ہیں آپ کو کتاب و دی تو اس کے بعد پھر ایک مصدق رسول کا آنا لازمی تھا اور پھر اس مصدق رسول کا ماننا اور اس کی مدد کرنا یہ بھی مسلمانوں پر ایک فرض ہے اسی طرح پھر اور بھی قرآن کریم کے اندر آیات ہیں جیسے سورہ اللہ راف کی ہے کہ اس میں فرمایا کیا بنی آدم جب بھی تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں تو جو ان پر ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اس کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف آیات بیان فرمائی ہیں جن کی جن کی روح سے جو نبوت ہے وہ جاری ہے جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب اور اس کے بعد چودھری منور صاحب کا سوال انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی اسمہ احمد والی اور اس میں وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس سے مرزا صاحب کی سچائی کیسے ثابت ہوتی ہے مرزا صاحب کی سچائی اس سے ثابت نہیں ہوتی ہم یہ اطلاع کرتے ہیں مرزا صاحب علیہ السلام کے اوپر کہ وہ وہی وہ احمد ہیں آ, یہ ایک استدلال ہے آ, اس سے ہم استمباد کرتے ہیں استدلال کرتے ہیں اور استمباد یہی ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلاۃ والسلام کا نام احمد تھا جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد نہیں تھا کیونکہ قرآن قریب میں پورے قرآن میں کسی بھی جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو احمد کیا کے نہیں پکارا محمد کے نام سے صلی اللّہ علیہ و کے نام سے آپ کا ذکر کیا ہے محمد الصول اللہ وََ زینہ ماں ہوں اور پھر ماں کے ماں کانا محمد الباحد مرجوالکم اس طرح کئی جگہ پہ آپ کا نام لے کر آپ کا ذکر کیا ہے آپ کو مخاطب نہیں کیا احمد کے نام سے بھی مخاطب نہیں کیا نہ احمد کے نام سے آپ کا ذکر کیا ہے جی تو اگر آپ کا نام احمد ہوتا ذاتی نام تو پھر آپ کو اس نام سے مخاطب نہ کیا جاتا لیکن ذکر تو ہوتا لیکن خدا نے ایک جگہ بھی قرآن کریم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وََِ وسلم کا نام لے کر یا آپ کو مخاطب کر کے اس نام سے کبھی بھی ذکر نہیں کیا جی لیکن مرزا صاحب علیہ صلاۃ کا نام احمد ذاتی نام تھا تو یہ آذور صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے اور مرزا صاحب علیہ السلۃ وسلام کا ذاتی نام ہے اس لیے اب اس میں کہا گیا کہ اسم احمد اس کا نام احمد ہوگا تو اس سے مراد حضرت مرزا غلام احمد قادی علیہ صلاۃ ذاتی نام کے لحاظ سے ہیں اور اس سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ و وسلم صفاتی طور پر اس نام سے مراد ہے اس لیے ہم دونوں کو اس میں شریک سمجھتے ہیں جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفاتی طور پر اور مرزا صاحب علیہ السلام ذاتی طور پر اس نام سے مراد لی جاتی ہے جی بہت بہت شکریہ عنصر صاحب اور پھر ظہیر صاحب کا سوال تھا کہ انہوں نے اپنے سوال کی وضاحت کی تھی کسی کالر کے حوالے سے انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ انہوں نے سوال کچھ کیا تھا ایسا کہ بات یہ ہے کہ شیطان پر ایمان لانے کا تو قرآن میں کسی جگہ ذکر نہیں ہے جی جو بھی قرآن اور حدیث میں ایمان لانے کا ذکر ہے وہ اللہ پر اور فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر اور یوم آخرت پر جی تو شیطان تو ان میں سے کسی کیٹیگری میں فال نہیں کرتا اس لیے یہ سوال ہی جو ہے نا وہ کم پر مبنی ہے کہ آپ شیطان پر ایمان لائیں گے شیطان کسی پر ایمان کالر کا حوالہ دیا جو ہاں, کہ جس نے بھی کیا میں جی. یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کیا جی. جس نے بھی کیا ہے کیونکہ شیطان پر ایمان لانے کا قرآن میں حکم نہیں ہے جی اس لیے ایک مفروضے کے اوپر بات کرنا اور بحث کرنا یہ بالکل فضول سی بات ہے شیطان وہ میری ایک دفعہ ایک شیعہ سکالر ہیں غالباً نیو یارک میں یا نیو جرسی میں آ, سندرالوی صاحب غالباً یا اس طرح کا کچھ نام ہے ان کا تو ان کے علاوہ اور بھی شیوں سے بات ہوئی لیکن وہ سندرالی صاحب سے غالباً اسی موضوع کے پر میری بات ہوئی تو نہیں یقیناً تو ان کو میں نے کہا کہ آپ مجھے قرآن سے بتائیں کہ ایسے امام پر ایمان لانے کا حکم ہو جو نہ نبی ہے نہ رسول ہے تو کہتے ہیں کہ قرآن میں امام کا ذکر نہیں ہے تو میں کہا وہ تو شیطان کا بھی ذکر ہے پھر تو اس پر بھی ایمان لیں تو اس پر وہ غصے میں آگے کرنے کے بڑے بدتمیزی آدمی تو میں کہا جی بدتمیزی کی کیا بات ہے آپ نے کہا قرآن میں امام کا ذکر نہیں ہے تو صرف ذکر ہونے سے تو ایمان نہیں لایا جاتا نا اس طرح تو ذکر تو پھر شیطان کا بھی ہے جی تو شیطان پر بھی ایمان لیا میں تو وہ پھر انہوں نے غصے میں فون بند کر دیا فون پہ بات ہو رہی تھی تو وہی بات ہے کہ شیطان پر ایمان لانے کا حکم نہیں ہے شیطان کا ذکر ہے لیکن اس پر یہ نہیں کہا کہ اس پر ایمان بھی لے کر آؤ جی بہت بہت شکریہ عنصر صاحب دو کالرز اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود نعمان صاحب کی طرف پہلے چلیں گے نعمان صاحب السلام علیکم نعمان صاحب السلام علیکم ان کی علیکم جی سر دو کوشچن کیے دیا میں نے پتا کیا تھا کہ ہاتم البی وہ ہاتم النبی سے آپ لے کے ہاتمن اولیا اور مطلب بات کوئی اور تھی اور آپ دوسری طرف اور دوسرا آیات کے جو آپ نے ابھی حوالہ دیا ہے وہ آیات جو ہیں وہ حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں نظر نہیں جو انہوں نے نبوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت دی تھی اور اس میں کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ جو آپ کے بعد میں پیغمبر آئے گا وہ اس کے بارے میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی قوم سے کہہ رہے تھے اور اس میں کلیئر کٹ آیات میں تھا کہ وہ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا قرآن پاک کی شکل میں اور اس پہ جو اگر آپ موجود ہوئے تو اس پہ ایمان لانا اور آپ نے جو پیرو گروز وہ اس کے بارے میں اور آپ نے اس کو کمپلیٹلی ڈفرنٹ طریقے سے ٹرانسلیشن کر دی ہے اور کہیں سے کہیں اور لے کر جی وہ تو ٹھیک ہے جی تحریک صاحب ابھی دوبارہ آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف جی آنسر صاحب غلط uh, ملت یہ کر رہے ہیں جی ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کون سی آیات پڑھی ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے اور وہی بات ہے کہ ان کو یہ قرآن بالکل تر کر چکے ہیں بلکہ پیٹھ پیچھے پھینک چکے ہیں اور یہ اپنے جو ضد ہے اور تعصب ہے جماعت امدے کے خلاف اس میں اتنے مبتلا ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ بوجھ بھی نہیں آتی اس کی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں خاتم النبین کہتے ہیں جی کہ میں نے کچھ پوچھا تھا آپ ادھر لے گئے خاتم اللہ اب لفظ تو خاتم ہے اور جمع کے ساتھ مضاف مضاف الہ کے طور پر شامل استعمال ہوتا ہے یعنی النبین مضاف الہ ہے خاطم مضاف ہے. اسی ترکیب کو میں نے یہ کہا کہ دوسرے جو علماء ہیں وہ خاتم الفقہ خاتم المحدثین، خاتم الایا خاتم الشوراء استعمال ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب آخری ہے پھر تو کوئی عقل کی بات بھی کر لیا کریں کبھی سوچ سمجھ کے بات کیا کریں کہ آپ نے پوچھا خاتم النبین کا کیا مطلب ہے میں نے کہا خاتم النبین کا مطلب ہے کہ تمام انبیاء میں سے سب سے بہتر جی اور مثال میں نے اس کی دے دی آپ کے جو خود علماء کرتے ہیں اور ایک وہ جو دیوبندی مولوی تھا انوشا کشمیری اس کی قبر پہ آج تک یہ کتبہ لگا ہوا ہے دیوبند کے اندر کہ خاطم الفقاول محدسین یعنی اس نے صرف یہ زبانی نہیں کہا بلکہ اس کی قبر پہ قطبہ لگا دیا اور اس کے اوپر لکھا خاطم الفقاول محدسین تو کیا وہ آخری فقی ہے اور آخری محدث ہے؟ اس کے بعد کبھی کوئی فقیر اور محدث پیدا نہیں ہوا جب سے انوشا مرا ہے اس لیے میں نے آپ کو آپ کے گھر کی مثالوں سے بتایا کہ خاتم النبین کا مطلب آخری نبی نہیں ہے پھر کہتے ہیں جی جو آیات آپ نے بتائی ہیں وہ حضرت علیہ وسلم کے متعلق ہیں ہے وََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ الراجون يعنى قرآن كا آپ كو کا پتہ نہیں ہے اور آپ نے یہ كہہ دیا جی کہ وہاں لگا دیا اور وہاں لگا دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا دی. سارے کام آپ خود کر رہے ہیں قصور آپ کا اپنا ہے الزام آپ ہميں لگا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حالانکہ وہ بات میں نے منور صاحب کے سوال كے جواب ميں کی تھی اپنے اوپر لے كے سارى كہ جى جی حضرت صىع اللہ علیہ السّلام كہتے ہیں كہ ميرے بعد ايک نبى آئے گا اب یہ بتائیں بعد کا کیا مطلب ہے نبی کا جو بعد ہوتا ہے وہ دو طریقے سے ہوتا نا جب وہ اس کی نبوت ختم ہو جائے یا اس کی زندگی ختم ہو جائے تو ایک نبی کی نبوت تو اس کی ساری زندگی جاری رہتی ہے جی کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنائے اور دس بیس سال کے بعد کہہ کہ نہیں اب آپ ریٹائر ہیں اب آپ کو لے آف کر رہے ہیں ناؤ یو گو ہوم جی اینڈ یو آر ناٹ نبی اینی نہیں ہوتا نا ایسے نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے اور ایک وقت میں آ کے اس کو اللہ تعالی بتا دیتا ہے کہ تو نبی ہے اور پھر مرتے دم تک وہ نبی رہتا ہے جی اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں چونکہ نبی تمام زندگی نبی رہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مبشرم بے رسونی یا بادی میں تم کو ایسے رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا تو میرے بعد کا کیا مطلب ہے میرے مرنے کے بعد یا میری نبوت ختم ہونے کے بعد طارق صاحب ذرا غور سے سنیے گا اور اس کو اگر ہو سکے تو گاڑی روک کے کسی جگہ لکھ لیں میرا خیال آپ گاڑی چلا رہے ہیں جی جی یا پھر اس کی ریکارڈنگ سننے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا ایک رسول آئے گا اس کا نام ہوگا احمد اب میرے بعد کا کیا مطلب ہے کیا میرے مرنے کے بعد یا میری نبوت کے ختم ہونے کے بعد دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں کوئی ہی ممکن ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے انہوں نے کہا جی آپ کے رب کی اور ابراہیم کے رب کی اور اسماعیل کے رب کی اور اسحاق کے رب کی اب وہ کہہ رہے ہیں میرے بات کا مطلب یہ کہ میں آب مرنے والا ہوں اور بستر مرغ پہ وہ اپنے بچوں سے پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب حضرت صی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور میں نے آپ کو بتایا کہ نبی جو ہے آپ اپنے علما سے کے پوچھنے ہی بات کہ کیا نبی جو ہے وہ ساری زندگی نبھی رہتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو جب وہ برا ہو جاتا ہے تو اس کو کہتا ہے اب تمہاری عمر سکسٹی فائیو ہو گئی ہے تو تم اب سینئر ہو گئے ہو اس لیے اب تم گھر جاؤ ریٹائر یا ریٹائر ہو گئے یا لے آف کر دیا جی. نبی نوزب اللہ کو صحیح کام نہ کرے صحیح تبدیلی نہ کرے تو اللہ میں کہتا ہے کہ نہیں تو تم سے کام نہیں ہوتا یا پھر یہ کہ وہ ریٹائر ہو جائے سکسٹی فائیو میں یا سیونٹی میں یا سیونٹی فائیو میں تو ایسا نہیں ہوتا نا. نبی تو ساری زندگی رہتا حضرت عصی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا تو میرے بعد کا مطلب ہے یا تو میری نبوت کے بعد یا میرے مرنے کے بعد اور نبی جب تک زندہ رہتا ہے نبی ہوتا ہے طارق صاحب پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے گی نہیں میں پھر بتاتا ہوں آپ کو ایک دفعہ میرے بعد کا مطلب میرے بعد اب مطلب ایک عام آدمی ہے نا جی میں اگر اپنے بچے سے کہوں کہ میرے بعد یہ کرنا اس کا مطلب ہوگا میرے مرنے کے بعد ٹھیک ہے نا لیکن جب ایک نبی کہے گا تو جب وہ یہ کہے گا کہ میرے بات تو اس کے دو مطلب ہوں گے یا تو میری نبوت کے ختم ہونے کے بعد یا میری زندگی ختم ہونے کے بعد جی اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نبی کی زندگی اور نبوت ساتھ ساتھ چلتی ہیں نبی کی نبوت ختم نہیں ہوتی جب تک اس کی زندگی ختم نہ ہو درست اب آپ کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ السلام تو فوت نہیں ہوئے جب فوت نہیں ہوئے تو, تو وہ ابھی تک نبی ہیں تو نہ ان کی نبوت ختم ہوئی نہ ان کی نبوت کا بعد آیا نہ ان کی زندگی کا بعد آیا تو احمد کہاں سے آ پھر لوجیکل بات ہے نا جب ان کا بعد آیا ہی نہیں ابھی نہ زندگی کا نہ نبوت کا تو پھر احمد کہاں سے آ جائے گا وہ کہتے مبشرہ بے رسول نہیں یاتی مم باادی میرے بعد ایک نبی آئے گا میرے بعد ایک رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا اور میرا تو بعد ابھی آیا ہی نہیں تو یہ کہا لکھا کہ میرے آسمان پہ جانے کے بعد ماں تو نہیں لکھا نا یہ کہ میرے آسمان پہ جانے کے بعد جی اب پھر یہ بھی نہیں لکھا کہ اس کے بعد پھر میں آ جاؤں گا یعنی جو میرے بعد آئے گا اس کے بعد پھر میں آ جاؤں گا دوبارہ تو یہ اپنے پاس ہی آپ نے شریعت گھڑ لی ہے اپنے مطلب خود بناتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں جی آپ نے خلط مطلت کر دیا خلط مدلط آپ نے کیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی آیت میں نے آپ کے جواب میں پڑھی تھیں اور کون سی آیت میں نے منور صاحب کے جواب میں پڑھی تھیں جو منور صاحب کو میں نے جواب بتایا تو وہ آپ نے اپنے اوپر لگا لیا اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں نبی کریم صلی اللہ کی حدیث ہے آپ ہیں کہ میں سو رہا تھا ایک دفعہ. تو خواب میں میں نے دیکھا کہ میں نے دو سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں جی فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے بڑی سخت راحت آئی تو خواب میں ہی مجھے تفہیم ہوئی کہ میں اس کو پھونک مار دوں تو میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں کنگن اڑ گئے تو میں نے اس خواب کی یہ تعبیر کی کہ میرے بعد دو جھوٹے آئیں گے میرے بعد دو جھوٹے آئیں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے ایک ان میں سے مسلما ہے اور ایک اس میں سے اسود انسی ہے جی ٹھیک ہے اب وہ دونوں تو حضور کی زندگی میں آ گئے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہیں جن کی نبوت قیامت تک ہے ٹھیک ہے نا جی لیکن آپ کہنے کہ میں نے اس کی تعویل کی کہ میرے بعد دو جھوٹے آئیں گے اور وہ دونوں جھوٹے آپ کی زندگی میں آ گئے تو وہاں پہ بات کا مطلب کریں آفٹر پھر تو اگر وہ بعد میں آتے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد آتے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ سینس بنتی کہ یہ دونوں جو مسلمہ ہے اور اسود ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد آئے ہیں تو پھر بھی کوئی سینس ہوتی نا لیکن وہ دونوں تو حضور کی زندگی میں ہی آ گئے اور آپ کہتے ہیں بعد کا مطلب ہے آفٹر تو یہ بڑی جیب و گری بات ہے کہ آپ صرف مولوی کا جو آپ کو بتایا ہوا زہر ہے وہ گوگل پھرتے ہیں آپ جگہ جگہ اور نہ آپ کو قرآن کا پتہ ہے نہ آپ کو عربی زبان کا پتہ ہے نہ آپ کو سنت کا پتہ ہے نہ کسی حدیث کا پتہ ہے اسی حدیث کا پتہ ہے کہ لانبی آبادی تو لانبی آبادی کا میں نے آپ کو ابھی جو ہے وہ انالسس کر کے بتا دیے تجزیہ کر کے بتا دیا کہ آبادی کا کیا مطلب ہے جی. بہت بہت شکریہ انصر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ دو کالرز موجود ہیں ان کے سوالات لیں گے پہلے ہیں حسن صاحب حسن صاحب اسلام علیکم جی السّلام جی ایک تو میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ امت موسی کو امت محمدیہ کے ساتھ ہمارے مواصلت ہے تو مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ جو حضرت عیصلہ السلام ہے وہ کون سی صدی میں آئے اور حضرت میرز صاحب کا جو صدی کا ٹائم ہے وہ کیا ہے دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو ابو جہل تھا وہ اپنے زمانے کا عالم مشہور تھا تو کیا وجہ تھی کہ ابو جہل کو تو بات سمجھ میں نہیں آئی اور وہ ایمان نہیں لایا اور وہ لوگ جو اس سے کم علم تھے ان کو بات سمجھ میں آ گئی اور وہ ایمان لے آئے تیسرا سوال جو ہے میرا جو میں تشریح کرنا چاہوں گا جو میں سوال پوچھ رہا تھا شراکت کار وراثت کا اس سے, سے میری میں پوچھنا سے یہ چاہ رہا تھا کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے باپ کی وراثت میں کا بارش ہوتا ہے تو اگر حضرت محمد محمدی سے کوئی نبی آتا ہے تو وہ بارش کھلائے گا اگر حضرت عیسا نیسن بعض سے آئیں گے تو شراکت دار جناب حسن صاحب شکریہ نبی کے کے عیسیٰ نے خبر دی اچھا پھر آپ کے آپ جس کو نبی مانتے ہو ان کا نام غلام ہے عیسیٰ علیہ السلام نے خبر دی احمد کی تو نوزہ آپ نے سرے سے ہی رسول اللہ وسلم کی جو تفاصیر میں قرآن پاک میں سارا جو ذکر ہے اس کا آپ کیا کریں گے پھر آپ کا مسئلہ یہ آ جاتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ صاحب بتائیں کہ وہ جو آپ نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے چودہ ہزار نبی ہیں تو وہ آپ کو آپ نے کہاں سے پڑھا کہ چودہ ہزار نبی ہیں اور جو میں نے آپ کو بتایا حدیث کی کتابیں بھری ہیں کہاں بھری پڑی ہیں ایک منٹ ایک منٹ آپ کو میں یہ مسئلہ اتنے دعوے کے ساتھ نہیں نہیں میں آپ سے یس کر رہا ہوں میں آپ سے یس کر رہا ہوں کیوں میں نے آپ کو آیات بتائی ہیں ابھی آپ نے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو میری تباہ کرے گا وہ مجھ میں سے ہے اور یہ کہا کہ ملت ملتا ابراہیم دینا ہوں کہ جی آپ پوری قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھتے فمن طبیانی فعن جو مجھے مانے وہ میرا ومن آسانی فعن کا غفور الرحیم جی اور جو مجھے ٹھکرائے یا جھٹلائے جی آزاد دے چھوڑ دے تو غفور الرحیم ہے جی آپ کا سب سے بڑا الامیہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی پوری آیت نہیں پڑھتے نہیں تو اس کا اس سے کیا فرق پڑھا دیتے قرآن پاک کی آیت ہے نہیں ہے فمن طبیانی امن آسانی فعن کا گفور الرحیم کیا ترجمہ بنے گا اس کا ترجمہ بتاؤ ترجمہ یہی ہے کہ جو میری تباہ کرے گا وہ مجھ میں سے ہے اور جو مجھے ٹھکرائے گا جو میری نافرمانی کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اس کا مطلب یہ تھی ماننے والے والے یہ نہیں کی وہ تو سٹیٹمنٹ ہے یہ سٹیٹمنٹ ہے یہ اسٹیٹمنٹ ہے یہ ذرا ان کی آواز بند کیجئے یہ تو سنتے نہیں گئے زیادہ کچھ وہ دلیل نہیں ہوتی جس وقت کسی بندے کے پاس جی تو اسی طرح آل فول بکتا پھر وہ کیونکہ دلیل ہو تو پھر بندہ سکون سے بات کرتا ہے جی جی میں نے اسی لیے ان کو وہاں پہ روکے ان کے مزید سوال سے پہلے وہ ان کو پچھلا انہوں نے بات کی تھی میں نے ان سے پوچھا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ملت ابیقم ابراہیم اپنے باپ ابراہیم کی اتباع کرو جو ملت ابراہیم کی ہے اس کی اتباع کرو اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میری وہ منتبیانی یعنی فاننی ہم سب جتنے بھی مسلمان ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی دبا کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے متعلق خدا نے فرمایا کہ وہ تمہارا باپ ہے ملا تھا ابھی ابراہیم کہ اپنے باپ ابراہیم کی ملت جو ہے اس کو پکڑ لو تو ہمارے تو وہ جسمانی باپ نہیں ہے نسلی باپ نہیں ہے اس دلیل کا چونکہ مینسا کے پاس جواب نہیں اس لیے وہ شور مچا رہے ہیں تو جی. بندہ وہی شور مچاتا ہے جس کے پاس جواب نہیں ہوتا جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی اور آگے کہتے ہیں جو پوری یادنی نہیں پڑی پوری یاد پڑھنے سے میرا جو اسطرات تھا وہ غلط ہو گیا وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے میری تباہ کی وہ مجھ میں سے ہے اور جس نے میری نافرمانی کی تو پھر اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے تو آسانی کا مطلب ٹھکرانہ نہیں ہوتا آسانی کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنا چلیں آپ ٹھکرانہ بھی مطلب لے لیں تو اس سے میرے اسطرال کو کیا فرق پڑا میں نے تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے کہ حضرت ابناہ علیہ السلام کی تبا کرنے والا جو ہے وہ ان میں سے ہی ہے فائندہ ہو مننی وہ مجھ میں سے ہے اس لیے اگر کوئی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت سے باہر بھی آ جائے جو جسمانی ضروریت ہے اس سے باہر بھی آ جائے لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کی تباہ کرے تو خدا ابراہیم علیہ السلام کو اس کا باپ اور اس کو ان میں سے قرار دے رہا ہے اس بندے کو ہر وہ مسلمان جو دنیا کی کسی بھی قوم میں ہو کسی بھی نسل انسانی میں سے ہو کسی بھی رنگ نسل کا ہو کوئی زبان بولتا ہو اگر وہ ابراہیم علیہ السلام کی تبا کرتا ہے تو وہ ان میں سے ہے اور خدا ابراہیم علیہ السلام کو ہر اس شخص کا چاہے وہ چینی ہو جاپانی ہو افریقی ہو یا امریکی ہو یورپین ہو یا ہندوستانی ہو پٹھان ہو یا بلوچی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کا باب قرار دیتا ہے اگر وہ ابراہیم علیہ السلام کی تباہ کرتا ہے جی یہ اتنی مضبوط دلیل ہے کہ امینسا کے پاس اس کا جواب نہیں ہے اور اب وہ کہتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام اور زندہ اِنََََََََََََََ اللّہ جو پھر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زندہ نہیں نہيں ان کو بھی چھوڑ دیں پھر وہ تو رسول وصوكت جسمانی طور پر زندہ نہیں ہے نا جى بہت بہت شکریہ عنصر صاحب اور اس سے پہلے حسن صاحب نے سوالات کیے تھے ان کے سوال کا پہلا حصہ جو تھا وہ یہ تھا کہ امت موسوی کو امت محمدی سے مماثلت ہے ہاں جی یہ تو احمدى اے درائيل ہيں اور قرآن کریم میں لکھا ہے اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ و نے بھی بیان فرمایا ہے تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عصی اللہ السلام حضرت علیہ السلام کے تیرہ سو سال بعد آئے تھے چودھویں صدی میں جی. تو اسی طرح مرزا صاحب علیہ صلاۃ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرہ سو سال بعد چودھویں صدی میں آئے ہیں اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ابو کو سمجھ نہیں ہونا ضروری نہیں ہے سمجھنے کے لیے جو مدینہ کے ان پڑھ لوگ تھے جن کو صحیح طرح زبان بھی بولنی نہیں آتی تھی مثلاً حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ہو جب ان کو کہا جاتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو تو وہ ایک ہی بات کرتے تھے عہد عہد تو ان کو اور صحیح طرح زبان نہیں بولنی آتی تھی اسی طرح جتنے بھی ان پڑھ تھے جتنے بھی غلام تھے عورتیں تھیں انہوں نے مانا علما نے نہیں مانا تو وہی وہ سنت ہمیشہ آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے فرمایا کہ ملا القوم جو ہوتے ہیں یعنی کہ جو قوم کریم آف دا نیشن ہوتی ہے وہ نہیں مانتی لیکن جو غرباء ہوتے ہیں جو کمزور طبقہ ہوتا ہے وہ مان لیتا ہے اور پھر جو انہوں نے کہا کہ بیٹا وارث ہوتا ہے تو بھائی وارث نہیں ہوتا اگر بیٹا موجود ہو تو, تو وہی بات ہے کہ جو انبیاء ہیں وہ اللہی بھائی ہوتے ہیں یعنی ان کی ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہوتا ہے اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں آ, وہ وارث اسی صورت میں ہوں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی روحانی بیٹا نہیں ہوگا تو وہ تو اللہ کے فضرت سے بہت ہیں اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی ضرورت نہیں ہے بطور ایک وارث کے جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب ہمارے پاس کچھ ہی لمحات باقی ہیں اور اس کے بعد ہماری پروگرام کی فریکوینسی ایف ایم ہنڈریڈ سے اے ایم فائیو کی طرف چلی جائے گی دس بجے کے قریب تو اس سے پہلے اگر آپ مزید کچھ حوالہ جات پیش کرنا چاہیں جی میں نے عرض کیا ہے کہ جو علماء ہیں وہ حضرت مسیح محمد اللہ صلاح سے پہلے کیا اپنا جو احوال بیان کرتے ہیں وہ میں نے کچھ آپ کو بتایا اور میں عرض کر رہا تھا کہ مودودی صاحب نے کہا کہ میں بھی اپنے آبا اجداد کے دین پر تھا لیکن پھر میں نے دین اسلام کا مطالعہ کیا اس کی طرف توجہ کی اور پھر جان بوجھ کر اس پر ایمان لایا سمجھ بوجھ کر اس پر ایمان لایا چنانچہ وہ رداد جماعت اسلامی حساب ولسفہ انیس پہ لکھا ہے اس کے بعد سب سے پہلے مودودی صاحب بٹھے اور کلمہ شہادت اشد اللہ الہ اللہ وشد الّّہ محمد رسول اللہ کا اعادہ کیا اور کہا کہ لوگوں گوار رہو کہ میں آج اثر نو ایمان لاتا اور جماعت اسلامی میں شریک ہوتا ہوں اس کے بعد محمد منظور نعمانی صاحب کھڑے ہوئے اور آپ نے بھی مدودی صاحب کی طرح تجدید ایمان کا اعلان کیا بعد ازاں حاضرین میں سے باری باری کر کے ہر شخص اٹھا کلمہ شہارت ادا کیا اور جماعت میں شریک ہوا یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج سے پہلے اسلام موجود نہیں تھا ایمان موجود نہیں تھا اور ہم صرف اس لیے مسلمان تھے کہ ہم اپنے مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے ورنہ ہمیں اسلام کا کچھ پتہ نہیں تھا پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں تحریک آزادی اور مسلمان حصہ دوم صفحہ چوبیس پچیس پر وہ کہتے ہیں میں صرف غیر مسلموں کو ہی کو نہیں بلکہ خود مسلمانوں کو بھی اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اس دعوت سے میرا مقصد اس نام نہ ہاتھ مسلم سوسائٹی کو باقی رکھنا اور بڑھانا نہیں ہے جو خود ہی اسلام کی راہ سے بہت دور ہٹ گئی ہے بلکہ یہ دعوت اس بات کی طرف ہے کہ آؤ اس ظلم و تغیان کو ختم کر دیں جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے انسان پر سے انسان کی خدائی کو مٹا دیں اور قرآن کے نقشے پر ایک نئی دنیا بنائیں جس میں انسان کے لیے بحثیت انسان کے شرف و عزت ہو حریت و مساوات ہو عدل اور احسان ہو اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں صرف غیر مسلموں کو نہیں بلکہ نام نہاد مسلمانوں کو بھی اسلام کی دعوت دے رہا ہوں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام ان کے اندر ہے ہی نہیں وہ جی اور وہ لوگ جو انیس سو باون میں جنہوں نے ہمارے خلاف احتجاج کیا یا جلسے جلوس کیے لوٹ مار کی ان کے متعلق ترجمان القرآن اگست 1954 اس میں وہ لکھتے ہیں جس سچے نبی کو مسلمان مانتے ہیں اور آخری نبی مانتے ہیں اور جس کی شمع ناموس کے پروانے بن کر قربانیاں دیتے نظر آتے ہیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اسی نبی کی نورانی ہدایت اس کی سچی تعلیم اس کے لائے ہوئے نظام فلاح سے کھلا کھلا انحراف کرتے ہیں اس نبی کی سنت کی دھڑلے سے مخالفت کرتے ہیں اس کے سکھائے ہوئے اصول حیات کا مذاق اڑاتے ہیں اس کی پیش کردہ معاشرت و تہذیب کے خلاف دلیل بازی کرتے ہیں جیسے آج ہمارے ریڈیو کے جو سامعین ہیں وہ کرتے ہیں جو فون کر کے اس کے دین کے علم برداروں کو کچلتے ہیں اور حیائے اسلام کی تحریکوں پر تشدد کرتے ہیں اب دیکھ لیں یہ سارا وہی نقشہ ہے کہ جو اس وقت ہمارے خلاف ہو رہا تھا اور کرنے والے کون تھے کرنے والے ختم نبوت کے مجاہدین تھے ان کو مدد صاحب کیا کہتے ہیں اتنی مزے کی عبارت ہے کہ اس کو دوبارہ پڑھنا چاہیے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 اس کے دین کے علم برداروں کو کچلتے ہیں اور احیاء اسلام کی تحریکوں پر تشدد کرتے ہیں جی اب یہ دیکھیں اب یہ کرنے والے سارے کون ہیں وہ جو ہمارے خلاف ختم نبود کے مظاہرے کر رہے تھے جی اور یہ کہنے والا کون ہے وہ جو ان میں خود شامل تھا جی جماعت اسلامی بعد میں شامل ہو گئی تھی اور وہ لوگ جو سارے مظاہرے کر رہے تھے سب کچھ کر رہے تھے ان کے متعلق مدودی صاحب کا یہ بیان ہے یہ دلیل ہے ان کی جی بہت بہت شکریہ صاحب کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ایف ایم احمد پہ سماعت فرما رہے تھے اب سے کچھ ہی لمحات کے بعد ہم آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے لیکن جو احباب ہمیں FM 100.7 پہ سماعت فرما رہے ہیں ان کو ان سے گزارش کے وہ اپنے ریڈیو سیٹ کو اے ایم 530 کی طرف ٹیون کر لیں جبکہ جو حضرات کمپیوٹر پہ یعنی کہ وائس آف اسلام پہ ہمیں سماعت فرما رہے ہیں ان کو کسی قسم کی تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ ہی لمحات میں اپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ <سلام> zindabad zindabad zindabad eh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 کر خدا ہر دل میں ہے یا زندہ بار احمدی, بات احمدی زندہ, احمدی زندہ باد احمدی زندہ بار احمدی زندہ بار کرتے تھے صدیوں سے جس کا چکا آئے نہ اور کوئی اب آنے والا چکا احمدیا زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدی